بسم اللہ الرحمن الرحیم رسّ اللہ علیہ رسول کریم تاریخ کے پانچ روزہ کورس کا آج یہ چوتھا دن ہے اور آج ہم نے اہم اسلامی حکومتوں پر بات کرنی ہے اور یہ تین حکومتیں ہیں تین خلافتیں ہیں خلافت بنو میہ مروانیہ خلافت بنو عباس اور خلافت عثمانیہ وق قلت کے پیش نظر ہر سلطنت سے متعلق ہم اہم اور ضروری باتیں انشاءاللہ شاء اللہ آپس میں ان کا مذاکرہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں دولت بنو میہ مروانیہ پر یہ میں گزشتہ کسی درس میں عرض کر چکا تھا کہ بن میہ کی حکومت وہ دو حصوں میں منقسم ہے پہلی کو کہتے ہیں دولت بنو میاں سفیانیہ دوسری دولت بنو میاں مروانیہ دولت بنو میہ سفیانیہ اس کا آغاز سن اکتالیس ہجری میں ہے اور اس کی انتہا سن چونسٹھ ہجری میں ہے تین خلفہ آئے ہیں یعنی حضرت معاوی بن نبی سفیان جنہوں نے تقریباً بیس سال حکومت کی ہے اس کے بعد یزید کا زمانہ آتا ہے تقریباً چار سال اور پھر معاویہ بن یزید کا زمانہ آتا ہے جو لگ بھگ چالیس دن تھا <تصفح> پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت شروع ہوئی جو نو سال رہی یعنی چونسٹھ سے تہتر ہجری تک اور تہتر کی شہادت کے بعد عبدالملک بن مروان کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے <تصفح> عبدالملک بن مروان نے جب سن تہتر میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا تو اس کے بعد پورے عالم اسلام کا وہ واحد حکمران تھا مگر حکمرانی کی یہ شکل کوئی اسلامی لحاظ سے کوئی آئیڈیل نہیں ہے کہ اس طریقے سے حکومت حاصل کرنی چاہیے یہ وہی شکل بنتی ہے جو چوتھی اور آخری شکل ہے جسے بدرجۂ مجبوری مانا گیا ہے زمینی حقیقت کے طور پر اور اسلام نے کہا ہے کہ اس قسم کے حکمران جو تسلط کے ذریعے قوت کے ذریعے حکومت حاصل کر لیں تو پھر آپ نے معروف میں ان کی اطاعت کرنی ہے اور منکر میں آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا تو یہ وہ زمانہ شروع ہوتا ہے اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ سن چھیاسی ہجری تک ہے ورک شیٹ دیجیے ورک شیٹ سن چھیاسی ہجری تک یہ زمانہ رہتا ہے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں زیادہ تر توجہ اندرونی مسائل کی طرف رہی کیونکہ لوگوں نے اس حکومت کو خوشی سے قبول نہیں کیا تھا سب کے سامنے وہ حالات تھے اور سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والے خوارج تھے خوارج کا فتنہ جس کو حضرت علی نے نہروان میں بڑی حد تک ٹھکانے لگا دیا تھا وہ دوبارہ ابھرا اور ابھرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں بھی خوارج نے کافی فساد مچایا عبدالملک بن مروان کے دور میں وہ پوری طرح سامنے آ گئے بلکہ اس کے زمانے میں آغاز ہی میں انہوں نے عراق میں جگہ جگہ خروج شروع کیا اور حکومت حکومت کی فوجوں کو خوارج نے شکست دی جگہ جگہ حالانکہ خوارج کی تعداد زیادہ نہیں تھی مگر وہ بالکل جان کی بازی لگا کر میدان میں آئے ہوئے تھے اور ان کی بہادری یا دلیری یا شجاعت وہ تو ایسی ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا عقائد ان کے خراب تھے لیکن جس چیز کو انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ ٹھیک ہے اس کے لیے بالکل وہ پاگلوں کی طرح لڑتے تھے تو کئی بار انہوں نے عبد الملک کی فوجوں کو انہوں نے شکست دی آخر میں جب عبد الملک نے یہ صورتحال دیکھی تو حجات بن یوسف جسے عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے سلے میں اس نے گورنر بنا دیا تھا حجاز کا اب مزید ترقی دے کے کہ اسے کہا کہ حجاز سے اب تم عراق جا رہے ہو عراق کے گورنر تم ہو یہاں پر جو عرب ادبا ہیں ان کے ہاں ایک چیز ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بنو مروان کے زمانے میں گورنروں کی ابتدا وہ جزیرت العرب سے ہوتی تھی جزیرت العرب کے کسی چھوٹے ضلع پر افسر بنتا تھا تو لوگ کہتے تھے قاعدہ اس نے قاعدہ پڑھنا شروع کر دیا پھر جب مدینہ اور مکہ کا وہ گورنر بنتا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ اب اس نے ناظرہ شروع کر دیا جب اس کو عراق دیتے تھے کہتے اب یہ پورا عالم ہو گیا ہے فارغ تحصیل ہو گیا تو خیر تو حجاز کو اسی طرح ترقی ملی کہ حجاز سے وہ سیدھا کوفہ آ گیا کوفہ کے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے تو حجات بن یوسف جب آیا ہے اور کوفہ کی جامع مسجد میں تو اس نے نقاب پہن رکھا تھا تو لوگ یہی سمجھے کہ ایک نیا حاکم آ ہے تو وہ پتھر اور کنکر لے کے مجمع میں کھڑے تھے تاکہ یہ نیا حاکم آئے گا تو اس کو ہم تنگ کریں گے تو مگر حجات نے جب نقاب اتارا تو اس کا خوفناک چہرہ اور اس کا جلال دیکھ کے لوگوں کے ہاتھوں سے کنکر گر گئے اور پھر اس نے ایک بڑی فصیح و بلیغ شعلہ بار تقریر کی جو عربی ادب کا ایک شہ پارہ مانی جاتی ہے اور خوب لوگوں کو اس نے لتاڑا اس نے پہلے کہا کہ امیر المومین نے تمہیں مکتوب لکھا ہے مکتوب پڑھ کے سنایا جائے عبد الملک نے یہ لکھا تھا جتنے لوگ ہیں تیار ہو کے فوج میں شامل خوارج کے خلاف جائیں تو لوگ جنگ میں سہ نہیں لیتے بھی نہیں لیتے تھے تو جب اس نے کہا کہ امیر المومنین نے کہا ہے پڑھو جی امیر المین کے نام جانے سے اہل گفا کے نام السلام علیکم جیسی السلام علیکم لوگ چپ تھے تو حجاز نے ڈانٹ کر کہا کہ امیر المین سلام کہہ رہے ہیں تم جواب نہیں دے رہے اب لوگ ویسے تو سہ نہیں جاتے پہلے ہی تو لوگوں نے زور سے کہا وعلیکم السلام پھر اس نے کہا کہ تم لوگ بہت ٹیڑے ہو میں تمہیں مار مار کے سیدھا کر دوں گا خوب اس نے ان کو دھمکیاں دی اور آخر میں اس نے کہا کہ تین دن کے اندر کوفہ خالی ہونا چاہیے فوراً محاذ پر پہنچو تو کہتے ہیں اتنے زیادہ لوگ پھر وہ نکلے ہیں فوج میں شامل ہونے کے لیے کہ کوفہ کا پل پہ راستہ نہیں بنا اتنا رش رش ہو گیا تھا خیر وہ لڑائیاں ہوئی ہیں اور آخر کار کئی بڑی جنگوں کے بعد خارج پر قابو پا لیا گیا ان کے بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہو گئے یہ عبد الملک کے دور کا ایک پہلا اہم مسئلہ تھا دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا وہ عبد الرحمن ابن اشاص کا خروج تھا عبد الرحمن ابن اشاص یہ فرزند تھے حضرت اشاص ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ کے جو حضرت علی کی فوج کے سالار تھے تو ان کے بیٹے عبد الرحمن نے بھی اسی طرح سپا سارا لی کے سارے جوہر حاصل کیے تھے خراسان کا سپا سارا بنایا گیا خراسان سے مراد یہاں پر جنوبی خراسان ہے جس میں افغانستان کا علاقہ آتا ہے کسی کو نیند تو نہیں آ بھائی تو یہاں پر کئی افواج آئی مسلمانوں کی اور ان کو خوراسان کے لوگ کابل افغانستان کے لوگ انہیں بڑے طریقے کے ساتھ ان کو گھیر لیتے تھے افواج کو آگے جانے دیتے تھے پہلے کندھار آتا تھا کندھار سے غزنی غزنی سے کابل اصل مرکز چونکہ ان کا بادشاہ کابل میں بیٹھتا تھا کابل پر قبضہ کرنا تو وہ ہر کوشش ناکام ہو جاتی تھی یہ لوگ جیسی کندھار سے آگے نکلتے تھے تو وہ ان کو راستے میں پہاڑیوں میں گھاٹیوں میں گھیر لیتے تھے یہ افغانوں کا پرانا طریقہ جنگ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے تو وہاں ان کو ایسے مارتے تھے کہ وہ پھر شکست کھا کے پھر پیچھے ہو جاتے تھے تو کئی جنگوں میں اس طریقے سے جب یہ حال ہوا تو عبدالرحمان کو بھیجا گیا یہ چونکہ بہت ہی جہاندید اور ہوشیار تیروکار آدمی تھے اس لیے انہوں نے سابقہ رکھتے ہوئے بہت آہستہ آہستہ پیش قدمی کی پہلے ایک علاقے پہ قبضہ کرتے پھر لوگوں سے ملتے ملاتے انہیں, سمجھاتے انہیں ترغیب دیتے انہیں قائل کرتے اپنا وفادار بناتے پھر تھوڑا سا آگے جاتے حجات یہ سوچ رہا تھا کہ چند مہینے کے اندر اس نے کابل فتح کر لینا ہے جب اسے یہ معلوم ہوا کہ تاخیر ہو رہی ہے تو اس نے بہت سخت لکھا کہ تم اتنی دیر کیوں کر رہے ہو جلدی آگے بڑھو مجھے قبضہ کر کے دکھاؤ پورا افغانستان فتح کر کے دکھاؤ اس زمانے میں افغانستان یہ نام نہیں تھا خوراسانی کہتے تھے تو اس نے جواب دیا کہ یہاں کے حالات میرے سامنے ہیں آپ کے سامنے نہیں ہیں اس لیے میں آپ کی ہدایت پہ عمل نہیں کر سکتا جب دو تین بار یہ سوال جواب ہوا تو حجاز نے انتہائی غصے میں اس کو بہت ہی یعنی ایسے الفاظ لکھے جو اس کے لیے ناقابل برداشت اور ساتھ ہی اسے کہا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو میری طرح تو معذول ہو تو عبد الرحمن نے فوج کے لوگوں کو جمع کیا اور اس فوج کے اندر اس میں بڑے بڑے جلیل و قدر علماء زہاد اور تابعین عامر ابن شراحیل شعبی امام شابی سعید ابن جبیر اس پائے کے بڑے بڑے حضرات تھے اس لشکر میں کیونکہ جہاد تھا کفار کے ساتھ تو بڑے بڑے الحمدللہ علماء علماء محدثین شرکت کرتے تھے تو اس نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ یہ جو حجاج کرنا چاہ رہا ہے یہ ہمیں بالکل تباہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم آگے جا کے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے مارے جائیں گے تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس فاسق اور ظالم کی ہم بیعت توڑ دیں اور بجائے اس کے آگے بڑھنے کے واپس جا کے اس کا اس سے ہم نمٹ لیں تو حجاج کے بارے میں نفرت تو ویسے لوگوں کے دلوں میں تھی اس کو پسند تو کوئی نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے جتنے نیک لوگ تھے سارے اس سے نفرت کرتے تھے تو خود فوج کا سب سالار کہہ رہا ہے اور ہزار کا لشکر اس ٹائم جو تیار فوج تھی سب سے بڑی فوج یہ تھی جو خراسان میں لگی ہوئی تھی تو سب نے یہ سوچا کہ یہ تو ایک اچھا موقع ہے سے نجات پانے کا تو سب نے اس کے ہاتھ پر حجات کے خلاف خروج کے لیے بیعت کر لی اور یہ فوج بجائے آگے جانے کے واپس عراق کی طرف چل پڑ گئی جب یہ عراق کی طرف آئی تو حجات پریشان ہو گیا یہ تو معاملہ خراب ہو گیا اس نے مشورہ کیا تھا کچھ سمجھدار سمجھدار لوگوں نے کہا کہ امیر صاحب ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا یہ عراقی لشکر ہے ان میں مستقل مزاجی ہوتی نہیں ہے یہ آئیں گے اگر ان کے سامنے کوئی مد مقابل نہ ہوا تو یہ آرام سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے آپ کچھ عرصے کے لیے دائیں ہو جائیں پھر واپس آ کے انتظام سنبھال لیجیے گا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا اپنے گھروں میں جائیں گے بیوی بچوں میں لگ جائیں گے زراعت میں لگ جائیں گے لیکن اگر آپ نے مقابلہ کیا تو پھر یہ لوگ بھی سر پھیرے ہیں پھر بہت بڑی جنگ ہوگی آپ کو شکست بھی ہو سکتی ہے لیکن حجاز نے یہ نصیت بھی نہیں مانی وہ بھی اڈیل تھا آخر تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جنگیں شروع ہو گئیں اور ان جنگوں میں سب سے بڑا مارکہ دیر جماجم کا مارکہ تھا کئی مہینے تک فوجیں آمنے سامنے اس میں پڑی رہی ہیں اور مورچوں میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں مورچوں میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور یہ جو عبد الرحمن ابن عشق کا پڑاؤ تھا اس زمانے کے چوٹی کے فقاہ علماء قرا زہاد عباد اس میں جمع تھے حسن بصری جیسے بزرگ اس میں تھے اگر حسن بصری کی اپنی رائے یہ نہیں حسن بصری بہت ہی دور اندیش اور سمجھدار آدمی تھے انہیں پتہ تھا یہ خروج کامیاب نہیں ہوگا اور ان کی فقہی رائے جو تھی یہاں پر ہوئی تھی عبداللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ ٹھیک ہے یہ ظالم ہے فاسق ہے مگر فاسق کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے کفر اس سے ظاہر ہوا نہیں ہے تو وہ کہتے تھے یہ کہ حجاد بن یوسف اصل میں یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے یہ ایسے ظالم اور فساق کو آپ اپنی طاقت کے ذریعے نہیں ہٹا سکتے ایک اٹھے گا دوسرا آ جائے گا تو ان کو اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اور اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر اس طریقے سے آپ دور کریں اچھا یہ ایک بات حسن بصری خود فرماتے ہیں کہ جو اہل عراق کی جو غیر مستقل مزاجی ہے اس سے جیسا میں نے شاید کل کہا تھا کہ حضرت علی خود بھی اس سے پریشان تھے تو آخری زمانے میں وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ان لوگوں سے اکتا گیا ہوں اور لوگ مجھ سے اکتا گئے ہیں تو مجھے اپنے پاس بلا لے یہ حضرت علی کی دعا موجود ہے اور حسن بصری یہ کہتے ہیں انہیں کوئی روایت پہنچی حضرت علی سے ہو سکتا ہے خود سنی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے زمانے میں ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ ان لوگوں نے صلاح کے ساتھ ان کی قدردانی نہیں کی ان کی قدردانی نہیں کی تو ان کے اوپر ایسا شخص مسلط کر کہ جو ان سے بدلہ لے اس قسم کے الفاظ تھے حسن بصری کہتے تھے اس زمانے میں تو حجاج کا وجود ہی نہیں تھا جب اب یہ دعا کی تھی حجاج جب آیا ہے تو ہم نے یہ سمجھے کہ یہ وہی ہے اہل عراق کے اوپر اللہ کا عذاب ہے تو حسن بصری یہی فرماتے تھے کہ تم اپنے اعمال کی اصلاح کرو اللہ سے توبہ کرو اور یہ عذاب دور ہو جائے گا لڑو نہیں لیکن لوگوں نے کہا نہیں نہیں لڑنا ہے تو حسن بصری رحم اللہ کوئی بادلے نہ ہاؤستا بادلے نہ ہاؤستا اس لڑائی میں شریک ہونا پڑا ساتھ چلے گئے تھے لوگوں نے اصل میں جو علماء فقہ نے آپس میں بات کی انہوں نے کہا حسن بصری ساتھ نہیں ہوں گے تو مجمع اکٹھا نہیں ہوگا تو کسی نہ کسی طریقے سے بھی آپ لڑے نہیں صرف آپ وہاں شریک رہیں آپ ذکر کریں دعا کریں بس اس طرح کو لے گئے تھے خیر جنگ ہوئی ہے مورچوں میں پہلے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں آج تہست اپنے مورچوں کو آگے لاتے رہے ہیں میدان میں پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی اور لڑائی کا پلڑا کبھی ان کے حق میں ہوتا کبھی ان کے حق میں ہوتا اچھا اس درمیان ایک صورت یہ ہوئی تھی کہ بیچ میں عبد الملک نے ان کو خط بھیج دیا تھا مکتوب بھیج دیا تھا دیر جماجم کے جو خروج کرنے والے حضرات تھے اور اس خط میں انہوں نے اس نے یہ کہا تھا کہ تمہیں شکایت حج بن یوسف سے میں اس کو معذور کر دیتا ہوں جسے تم پسند کرو گے اس کو رکھ لوں گا یہ ایک اچھا ایک آپشن ان کے پاس آ گیا تھا لیکن اس وقت ان حضرات کو ایسا لگ رہا تھا عبدالرحمٰن ابن اشخص زیادہ تو جرنیل اوپر تھے نا یہ حضرات تو معیت کے طور پہ علما ساتھ تھے کمان تو جرنیلوں کے آدمی تھی انہوں نے کہا یہ تو اب پسپا ہو رہی ہے حکومت نا تو ہم سر حجاج کی بیت ہی ہم تو توڑ دیے عبدالملک کی بیعت بھی توڑتے ہیں جبکہ پہلے انہوں نے بات چیت میں کہہ رہے تھے کہ آپ حجاز کو ہٹا دیں ہم نہیں لڑیں گے اب جب وہ اس پر آیا کہ حجاز کو میں ہٹا رہا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں حج ہمیں نا حج قبولیں نا آپ قبولیں تو پھر نے اس سے پہلے نے بھی کہا تھا جا لڑنا نہیں ہے تیاری کر کے رکھو حملہ نہیں کرنا اب اس نے کہا ٹھیک ہے تو بھی حملہ کر تو پھر اس جنگ کا جو انجام ہوا کئی مارکوں اور اتار چڑھاؤ کے بعد کے آخر میں خروج کرنے والوں کو شکست ہوئی ہے اور اتنی بڑی شکست تھی عام لوگ تو اس میں ہزارہ ہاں مارے ہی گئے لیکن ان کے علاوہ بے شمار اس زمانے کے علماء تھے قرات ہے بزرگان دین تھے محدسین تھے بعض محدسین کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ اس جنگ میں غائب ہو گئے ان لاپتا ہو گئے ان, ان کی لاش بھی نہیں ملی بعض کے بارے میں آتا ہے شکست کھا کے وہ پیچھے ہٹے ہیں تو بچنے کے لیے یا استراری طور پر پیچھے دریا تھا اس کے اندر وہ گئے ہیں گھوڑوں سمیت اور اس میں ڈوب گئے پتہ نہیں چلا کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں شریک ہونے والوں میں سے جو بھی مطلب بچ گئے تھے وہ بعد میں روتے تھے کہ ہم نے غلطی کی, کی حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن یہ خطا اجتہادی خطی تھی کیونکہ اہل علم کی طرف سے ہوئی تھی تو اسی لیے پھر میں نے جو کل یہ بات کی تھی کہ علماء کا یہ مشہور قول ہے کہ خروج کرنے والوں میں سے حرہ اور دیر جماجم والوں میں سے زیادہ افضل کوئی نہیں تھا سب سے نیک لوگ یہ تھے حسن وسیع رحمتہ اللہ علیہ عین جنگ کے دوران وہ ایک پل تھا نہر کے اوپر پل تھا اس میں سے انہوں نے جمپ لگا دی تھی نہر میں اور تیرتے ہوئے میدان جنگ سے نکل گئے تھے وہ بچ گئے تھے اس کے بعد وہ روپوش رہے حجاج کی موت تک روپوش رہے حجاج نے چھوڑا تو نہیں اس کے بعد بھی جو لوگ قیدی ہوئے تھے نا ان قیدیوں سے حجاج اس پہ قسم لیتا تھا تو قسم کھاؤ کے میں نے کفر کیا میں نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر کے کفر کیا میں دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں جو کہتا تھا میں نے کفر کیا اس کو چھوڑ دیتا تھا کیوں حجاج کا مذہب یہ تھا کہ جو ہمارے خلفاء کے خلاف عروج کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے غیرمقلد تھا یا اگر آپ اسے حسن ضرور رکھتے ہیں تو فی المذب کہہ دیں اس کو مجتہد اعظم کہہ دیں اپنے دور کا جو بھی تھا تو یہ بھی اصل میں خوارج کی ذہنیت کا آدمی تھا سیدھی بات یہ خوارج بھی قاری تھے نا عالم تو نہیں تھے قرآن کے ظاہری نص کو دیکھتے تھے تو یہ بھی مثل خوارج کے تھا لیکن اس میں اور عام خوارج میں فرق یہ تھا کہ خوارج وہ بنو امیہ بنو و حاشم حضرت علی کے حضرات حضرت معاویہ سب سے برات کرتے سب کو کافر کہتے تھے حجرات بن یوسف اپنے کا یعنی بنو میاں کا انتہائی وفادار تھا وفاداری کی بھی انتہائی یہ تھی نا کہ جو ان کی بات نہیں مانے گا وہ کافر ہے حتی کہ وہ یہ کہتا ہے جو میری بات نہیں مانے گا چاہے وہ کوئی جائز بات مباحات میں سے ہو تو وہ بھی واجب القتل ہے ابو دعود میں یہ روایت موجود ہے سنن ابو داؤود میں مضبوط سند سے جو راوی نقل کرتے ہیں میں نے حجاج کا خطبہ سنا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم اس مسجد کے اس دروازے سے میں کہوں لوگ یہاں سے نکلیں تو لوگ اس کے بجائے اس دروازے سے نکلیں تو یہ سب باجب القتل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس قسم کی اس کی بات تھی انس بن مالک سے اس نے ایک بار پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین سزا کون سی دی تھی تو انہوں نے جو عرنیین کا واقعہ ہے وہ حدیث سے وہ سنائی کہ کچھ لوگ مدینہ آئے اور وہ بیمار ہو گئے ان کے پیٹ پھول گئے نئی فرمایا کہ ہے انہوں نے جا کے اونٹوں کی چراگاہ رہے اور وہ کیا تو وہ صحت مند ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے جو نگران تھے انہیں قتل کر دیا اونٹ ہنکا ہاں کے لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کروایا انہیں پکڑا ان کی آنکھیں پھوڑیں اور ان کو بدترین طریقے سے مسئلہ کر کے قتل کیا حدیث ہے جن حجات بن یوسف نے جب یہ سنا تو اس کے بعد تو اور جری ہو گیا وہ تقریروں میں کہتا تھا کہ نبی پاس وسلم اتنی سخت سزائیں دیتے تھے تو اگر میں اتنی سخت سزائیں دوں تو اس میں کیا حرج ہے تو بعد میں حضرت احمد بن عبدالعزیز نے حضرت انس مالک سے فرمایا کہ حضرت آپ کو یہ حدیث اسے نہیں سنانی چاہیے تھی وہ اس کا اہل نہیں تھا اس علم کا اور حضرت انس خود بھی افسوس کرتے تھے کہ میں نے اسے حدیث سنائی کیوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ کیا تھا وہ تو کافر سے مردد تھے یہ تو مسلمانوں کے ساتھ وہ کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو خیر یہ مارکہ دیر جماجم اس میں جو حضرات بچے تھے روپوچ ہوئے اس نے ان کو بھی نہیں چھوڑا سعید ابن جبیر جو اتنے بڑے عالم تھے قرآن کے حدیث کے تفسیر کے امام زین جیسے بزرگ وہ کہتے ہیں سعید ابن جبیر جب آتے تھے مدینہ تو ہم ان سے علم حاصل کرتے تھے ان کو اس نے دس سال تلاش کروایا ہے دس سال کی تقریباً دس سال وہ روپوش رہے تلاش کرواتا رہا ہے آخر انہیں گرفتار کیا اور گرفتاری کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا تو سب آپ جانتے ہیں کس طریقے سے سامنے کھڑا کیا اور ان سے اسی طرح بات کی جیسے کافر سے بات کرتے ہیں یعنی وہ یہی اس کو یقین تھا اس کا یہ ایمان تھا یہ کافر ہے تیرا نام کیا ہے میرا نام سعید الجبیر ہے نہیں تو شقیبن کثیر ہے اور جب قتل کرتے ہوئے جب آ آ آ ان کو گرایا گیا قبلے کی طرح منہ تھا تو اس نے کہا کہ اس کا منہ یہاں سے پھیر دو یا دین ابراہیم یا ملت ابراہیم سے پھر گیا اس کا منہ نصارہ کے قبل کی طرف کر دو تو انہوں نے کہا کہ اینا تو ولو فسلم وج اللہ اچھا اس کا منہ نیچے کی طرف کر دو اس طریقے سے بدترین طریقے سے سعید ابن زبیر کو بھی اس نے شہید کرایا اگرچہ سعید ابن زبیر کی شہادت کا واقعی ولید کے دور کے عبد الملک کے دور کا نہیں ہے اس زمانے میں عبدالملک وفات پا چکا تھا. سعید کا دور آ گیا تھا آ، ولید کا دور آ گیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبدالملک کے دور میں حجاد بن یوسف ایک بلا کی طرح وہ عراق پر مسلط رہا ہے اگرچہ ظاہری طور پہ شورش وغیرہ ختم ہو گئی خروج کا سلسلہ بند ہو گیا لوگ ٹھنڈے پڑ گئے خاموشی ہو گئی اور پھر عبد الملک نے تعمیر و ترقیات کے کام کرائے وہ ایک لمبی فہرست ہے بہت اس نے کام کرایا وہ ایک مستقل چیپٹر ہے اور اس کا آپ تاریخ و متِ مسلمہ میں عبد الملک کے کارناموں کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ ٹائم کم ہے ہمارا آج کا سفر بہت لمبا ہے ہم نے تین سلطنتیں ہم نے کور کرنی ہیں عبد الملک کا زمانہ سن 86 ہجری تک ہے 73 سے سن 86 ہجری تک ہے اور جب یہ مرنے لگا تو مرنے سے پہلے اس نے ایک انتظام کیا تھا مرنے سے کئی سال پہلے کر لیا تھا اور اس انتظام نے موروسیت کے اس ڈھانچے میں اس ساخت میں مزید کیلے ٹھونک دی اس کو اور پکا کر دیا مروان کے کو حکومت بنانے میں ساتھ دینے والے بنو میہ کے بڑے بڑے لوگ تھے ان میں بہت بڑا کردار تھا عامر بن سعید ال اشدق کا جو یزید کی جانب سے گورنر تھا عمر سعید اور وہ جو مشہور روایت ہے بخاری شریف کی کہ عمر سعید مکہ فوجے بھیج رہا تھا کہ میں نے کل ذکر کیا تو حضرت حسین کے ٹائم تو وہ نہیں کر سکا وہ حج سے پہلے وہ وہاں سے نکل گئے تھے سن 61 ہزری کی بات بتا رہا ہوں اس کے بعد اسی بن سعید نے مکہ پر حملہ بھی کیا تھا جس کا ذکر بخاری میں ہے بنو امیا کا بہت وفادار تھا قریبی رشتے دار بھی تھا ان کا تو مروان نے یہ طے کیا تھا کہ بھئی میرے بعد میرے دو ولی عہد ہیں ایک عبد الملک ایک امربن سعید عبد الملک پہلا امربن سعید دوسرا اب جب عبد الملک کے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی تو اس نے کہا جس کی لاٹھی اس کی بھینس امربن سعید کو کیوں تو اس نے چند سال کے بعد اپنے بیٹوں کے لیے ولی عہدی کر دی وہ بیٹے بھی ترتیب وار پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا وہ لائن لگا دی اپنے بیٹوں کی لیکن عمر ابن سعید بغاوت کر دیتا اور اس نے کر بھی دی اور سمجھ گیا تو اس نے دمشق ایک قلعے پر قبضہ کر لیا تو اس نے بہت سمجھا بجا کے پیار محبت سے عجیب و غریب جھوٹے وادے تسلیہ دے دلا کے اس کو بلا لیا تو وہ بھی مطمئن ہو گیا کہ اچھا جی ابن میری بات مان رہے ہیں جب وہ آ گیا امر سعید اس کے پاس تو اس نے اشارہ کیا پہلے اس کو بلایا اور پھر اشارہ کیا جلادوں کو وہ آئے اور امربن سعید کو انہوں نے قتل کر دیا تو عبد الملک نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک تلوار میں دو نیامیں نہیں آتی اور ایک ریوڑ میں دو سانڈ نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے تو سانڈ تو میں ہوں اس کی تو گنجائش نہیں چاہے میرا چچے بھائی ہے اور چاہے وفادار اتنا رہا اس کی وجہ سے ہماری حکومت بنی ہے اب جب یہ بیٹوں کی لائن لگا دی تو سب سے بڑا ولید وہ پہلے اس کے بعد سے چھوٹا سلیمان ٹھیک ہے اس کے بعد جو نا آگے پھر یزید یعنی پھر یہ طریقے سے اس نے مقرر کر دیا تو نہیں سلیمان تک کیا تھا اس نے Uh, ولید کو اور سلیمان ان دو کو کیا تھا آگے پھر ان بھائیوں نے سلسلہ چلایا تھا اب ولید آ گیا سن سیاسی شوال کا مہینہ ہے یہاں میں آپ کو نقشہ ذرا دکھاتا ہوں یہ نقشہ آپ دیکھیں دولت بنیا کا نظر آ رہا ہے آپ کو ولید کے زمانے میں یہ فتوحات ہوئی ہیں اگرچہ ولید علمی لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھا جتنا عبد الملک عالم فاضل تھا ولید اتنا ہی جاہل تھا جہالت کی حد یہ تھی کہ اپنی مادری زبان عربی بھی صحیح نہیں بول سکتا تھا عربی کے اندر بے شمار غلطیاں کرتا تھا ایسی ایسی غلطیاں کرتا تھا کہ سننے والوں کو ہنسی ہاں آ جاتی تھی اس کے بھی کئی دلچسپ واقعات ہیں کہ کوئی دیہاتی اس کے کوئی آیا فریادی اس کے پاس آیا اور اس پوچھا اس نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے تو اس نے, اس نے کہا کہ غلوم کہ مجھ پر جو نا خطن کہتے ہیں داماد کو یا سسرال رشتے دار کو کہ میرے داماد نے مجھ پہ ظلم کیا ہے تو اس نے کہا کہ من خطانہ کا پوچھنا من خطہ نو کا پوچھنا بھائی تیرا داماد ہے کون خطہ نہ تیرا ختنہ کس نے کیا ہے تو دیہاتی شرمندہ ہو گیا ایسے ہو گیا تو اس نے کہا جی کسی حجام نے کیا ہوگا کسی عجام نے کیا ہوگا تو وہ پھر جو ساتھ میں اس کا بھائی تھا اس نے پھر اس میں اصلاح کی اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ پوچھیں من خطہ نو کا ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے کوئی شخص آیا اور کوئی مسئلہ وغیرہ سے پوچھنے لگا تو ایک عربی کا ایک بہت ہی مشہور لفظ ہے جو آپ سے پوچھتے ہیں نا جی کہ کیا حال ہے ماں شاہ کہ یہ تو بالکل ایک بچہ بھی جانتے ہیں فریقۃ اللہ کے الفاظ ہے ماں کا تو جب وہ آیا تو اس نے کہا ما شان کا یہ بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ میں کیا بولوں اس کو یعنی جیسے کوئی کوئی شخص ہے غیر ملکی ہے اور اردو بولتا ہے کوئی انگریز آ کے اردو بولے کس طرح بولے گا ویل ٹو ہم سے کیا مانگتا تو اس قسم کی عربی بولتا ماں شان کا تو شان یشین مانا ایب لگانا گندا کرنا داغدار کرنا تو اس نے کہا شعین میں اس بدنامی اور عیب سے تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر وہ دوسرے مصاحب نے ٹوکا جی یہ معاش انو کا پوچھ رہے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے لیکن دوسری طرف سپاہی اتنا بڑا تھا کہ اس کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں اتنی فتوحات نہ بنو میہ کے دور میں نہ بعد میں بنو عباس کے دور میں کبھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تین بڑی فتوحات ہوئی ہیں ایک سندھ کی فتح ایک اسپین کی فتح یہ تو حضرت امیر معاویہ رضیوں کے زمانے میں فتح ہو چکے تھے عبد الملک کے جاتے جاتے علاقے فتح ہو چکے تھے سارے اب مسئلہ آ تھا آگے اسپین کا اور اسپین پہ عیسائیوں کی پرانی حکومت تھی گات خاندان کی حکومت تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک گورنر تھے مسلمانوں کے موسا بن نصیر عمر رسیدہ آدمی تھے تابعین میں سے تھے حضرت امیر معاویہ رضی کے زمانے سے تھے حضرت امیر معاویہ کے غلام تھے نصیر تو نصیر کے بیٹے تھے یہ موسا اور بڑی عمر کے یعنی تقریباً آپ سمجھے گئے ساٹھ ستر کی ان کی عمر تھی یہ بڑے اچھے طریقے سے وہاں کا انتظام کر رہے تھے تو انہوں نے ان کو موقع مل گیا اسپین پر قبضے کا وہ اس طرح کہ اسپین کے بادشاہوں کے ہاں شورفا اپنی لڑکیاں تربیت کے لیے بھیجتے تھے کہ شاہی گھرانے میں رکھے جو آداب و اتوار ہوتے ہیں کیونکہ آگے اس نے کسی شہزادی کی بیوی بننا ہے تو وہ اپنے گھر میں تو آداب و اتوار نہیں سیکھ سکتی تھے کچھ عرصے وہ شاہی خاندان میں رہے گی تو اس وقت جو, جو بادشاہ تھا روڈرک جسے کہتے ہیں اس نے موقع پا کر اس لڑکی کی عصمت دری کی جب لڑکی باپ کے گھر میں واپس آئی تو اس نے باپ کو بتا دیا اب باپ کا تو برا حال ہو گیا لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا بادشاہ ہے اس کے سامنے کیا کرتا تو اس وہ آ گیا ادھر موسیٰ بن نشیر کے پاس اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اگر آپ وہاں حملہ کرتے ہیں تو میں ہر طریقے تعاون کروں گا آپ کو راستے بتاؤں گا نقشے بتاؤں گا کمزور پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا آپ کوشش کریں تو موسیٰ بن نصیر نے پھر خلیفہ ولید سے اس نے اجازت لی اور ایک دو نمائشی حملے کیے ریکی کے لیے سپاہی زین سمندر عبور کر کے جائیں دیکھیں سمندر یہاں بہت زیادہ بڑا نہیں تھا یہ سمندر کے اس طرف کے ساحل سے اس طرف کے پہاڑ نظر آتے تھے ٹھیک ہے تو ایک دن میں انسان پار پہنچ جاتا تھا صبح نکلے شام کو آرام سے پہنچ جائے تو موسٰ بن نصیر نے اس کے بعد پھر طارق بن زیاد کو جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے افریقی تھے بربر نسل کے تھے ان کو فوج دے کے روانہ کیا اور طارق بن زیاد وہاں جا اترے پہاڑ کے پاس تو اس کو جبل طارق یا آج کل جب اس کو کہا جاتا ہے وہاں پہ اترے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جنگیں شروع ہوئی ہیں میں تفصیل میں نہیں جاتا آخر میں مار وادی لکا جیسے کہا جاتا ہے بہت بڑی جنگ تھی اور اس میں طارق بن زیاد کی فوج نے تقریبا 12 ہزار تھی دشمن کی فوج جو تقریباً دو لاکھ تھی اس کو شکست فاش دی ہے اور اس کے بعد, پھر وہ سپین میں یک کے بعد دیگر شہر فتح ہوتے چلے گئے اگر اس میں وقت تو لگا تقریباً ایک یا ڈیڑھ سال لگا ہے اور پی سے موسا بن نصیر دوسرا لشکر لے کے دوسری طرف سے آ گئے یعنی اسپین کو یوں فتح کیا دو ٹکڑوں میں بٹ کے اس طریقے سے درمیانی شہر 20 میں ہے یوں دونوں طرف سے فتح کرتے کرتے آخر میں جا کے فرانس کے قریب دونوں کے لشکر آپس میں مل گئے ہیں اور پھر انہوں نے اتنا بڑا اتنی بڑی سلطنت اتنی قدیم سلطنت اسے فتح کیا فتح کرنے کے بعد بے شمار مال غنیمت کے ذخائر تھے ولید کی طرف سے حکم ملا کہ آپ مال غنیمت لے کے موسا بن نصیر کو کہا واپس آ جائیں تو ایک بڑی شاندار فتح تھی قطعبہ بن مسلم ترکستان جہاں پہ ترکوں کی حکومت تھی زیادہ غیر مسلم ترک تھے ان کے ساتھ مارکے ہوئے ترکستان میں حضرت امیر کے زمانے مسلمان جا چکے تھے بخارا سمر وغیرہ فتح ہوئے تھے مگر وہ بغاوت کر دیتے تھے بار بار انہوں نے کی تھی تو خطیبہ من مسلم نے بہت بڑی جنگیں یہاں پہ لڑی ہیں اور اس کے ساتھ یہ عاموں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے چائنا کی سرحد تک پہنچے ہیں اور وہاں چین کے بادشاہ کو دھمکی دے کے اس سے خراج وصول کر کے پھر واپس آئے ہیں آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسپین ادھر فتح ہو چکا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ جو ترکستان کا نقشہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ خانہ تو ترک نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تک مسلمانوں کی حکومت تھی جی کس سے तो ایرو سے اچھا اچھا یہ آپ دیکھ لیں یہاں تک قطع مسلم نے یہ علاقہ فتح کیا ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے کا علاقہ پھر محمد بن قاسم نے فتح کیا یہ علاقہ قطیبہ بن مسلم نے فتح کیا ہے آپ اس کو یوں کر لیں ایسے یہ جو علاقہ ہے ٹھیک ہے بن مسلم کا فتح کردہ علاقہ یہ ہے اور محمد بن اس کا طارق بن زیاد کا تو تنجہ سے وہ نکلے تھے یہ علاقہ انہوں نے فتح کیا ٹھیک ہے محمد بن قاسم کا واقعہ تو مشہور ہے کہ مسلمان یہاں ہندوستان تجارت کے لیے آتے جاتے تھے کچھ عارضی طور پہ بھی بچوں کو بھی یہاں رکھ لیتے تھے ان میں سے بانس تاجروں کی وہیں وفات ہو گئی تو ان کے بھی بچے واپس جا رہے تھے سندھ کے راستے کے قریب ڈاکو نے لوٹ لیا اور یہ ڈاکو ایسے نہیں تھے یہ نیم سرکاری ڈاکو تھے ٹھیک ہے یعنی پولیس کپڑے اتار کے اپنی وردی اتار کے سادہ کپڑے پہن کے ڈاکے مارتی ہے نا اس قسم کے ڈاکو تھے کیونکہ جو وہ عورتیں بعد میں جب بازیاب کرائی ہے نا محمد بن قاسم نے تو وہ راجہ داہر کے قلعے میں قید تھی وہ تو بہرا جب یہ خبر ملی حجات بن یوسف کو تو اس نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ وہ ہمارے لوگ آپ کے قید میں ہیں ان کو آزاد کریں جو مال ہے واپس کریں تو اس نے کہا کہ تو ڈاکوں کا کام تھا تو ڈاکوں پر تو میرا بس نہیں چلتا اب یہ بات حجات جیسے ہوشیار آدمی کو تو بےقوف نہیں بنا سکتی تھی تو اس نے پھر ولید بن عبد الملک سے اجازت لی ولید نے بڑی مشکل سے اجازت دی ٹھیک ہے دل سے اجازت نہیں دی کیونکہ سندھ کا محاذ بہت مشکل تھا تو ساتھ میں اس نے کہا کہ خرچہ جو بہت زیادہ ہوگا تو حجاز نے کہا جتنا خرچہ ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں خرچہ اتنا جمع کرا دوں گا مال غنیمت میں اتنا مل جائے گا تو پہلے کئی کے بعد دیرے دو تین جرنیل گئے ہیں مگر انہیں شکست ہوئی ہے تو آخر میں حجاز نے محمد بن قاسم کو بھیجا ہے ٹھیک ہے جو اس کا رشتے دار بھی تھا بعض کہتے ہیں داماد بھی تھا بہارا بہت قریبی تعلق تھا دونوں بنو تقیث کے تھے ٹھیک ہے محمد بن قاسم کی عام طور پر جو عمر کے بارے میں مخالطۂ سترہ سال کا تھا اس لڑائی میں ایسا نہیں تھا تقریباً تیس سال اس کی عمر تھی اس جنگ کے وقت ٹھیک ہے تو سترہ سال اس کی عمر اس وقت تھی جب وہ پہلی بار فارس کا گورنر بنا تھا اس وقت شعرا نے اشعار کہے تھے کہ سترہ سال کی عمر میں یہ شخص فارس کا گورنر سترہ سال کی عمر میں سپاہ سرار بن گیا تو وہ شعراء وہ شعر ایسا چلا کے لوگوں نے تصور کیا کہ وہ ہمیشہ سترہ سال ہی کا رہا ہے کہ وہ بڑھتا رہا ہے یہ واقعہ تو سو بیاسی انیس سو بیاسی کہہ رہا ہوں سن بیاسی ہجری کا ہے جب وہ سترہ سال کا تھا جب اس نے حملہ کیا ہے ادھر سندھ پر تو یہ سن بانوے شروع ہو چکا تھا وہ حملہ سن پچانوے تک چلا ہے ٹھیک ہے تو تقریباً ستائیس سے لے کے تیس سال کی اس کی عمر تھی جب یہ سندھ کی فتح میں مشغول تھا ٹھیک ہے بیوی بی بچے تھے اور صاحب اولاد تھا تو محمد بن قاسم جب سندھ آئے ہیں اسی تفصیل میں انشاءاللہ شاء اللہ جب عام بر صغیر کا ذکر کریں گے میں اس میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر آئے ہیں تو یہاں راجہ داہر کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں پہلے دیبل کے علاقہ فتح کیا جو کراچی میں کے قریب بھمبور کے کھنڈرات ہیں وہ علاقہ فتح کیا ہے پھر آگے بڑھتے رہے یہاں تک آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملتان آپ کو نظر آ رہا ہے نا ملتان سے پاکستان کی جو سرحد ہے نا وہ یوں ہے ایسے یہ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان کی سرحد ایسے ہے یہ باقی علاقہ انڈیا کا آ جاتا ہے یعنی موجودہ بھارت تک یہ محمد بن قاسم گئے تھے بھارت میں جو راجستان کا علاقہ ہے راجستان کے مرکز کے قریب محمد بن قاسم کے کھڑا ہوا تھا عودے پور فتح ہو چکا تھا تو یعنی اتنی تیز وہ یلغار تھی کہ اگر محمد بن قاسم کو دو چار سال اور مل جاتے شاید پورا ہندوستان اسی ٹائم فتح ہو جاتا لیکن اسی درمیان میں پی سجاز میں یوسف کے انتقال ہو گیا پورے محمد بن قاسم کی سرپرستی اور لشکر کی کمان اور ہدایہ ساری حجاج وہی جاری کر رہا تھا تو بہت تھا جنگوں کا تو بہت بڑا ماہر آدمی تھا تو پہلے انتقال ہو گیا اور پھر اس کے کچھ دنوں بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کی بھی وفات ہو گئی یہ بعد دیکھ دونوں چلے گئے اور سلیمان کی حکومت آ گئی اور سلمان کی, حکومت کی پالیسیاں وہ ولید سے بالکل الگ تھی سلمان کی حکومت شروع ہوئی ہے جناب روی الاول سن 96 ہجری میں اور یہاں سے لے کے سفر سن 99 ہجری تک اس نے حکومت کی ہے ٹھیک پورے تین سال بھی اس کی حکومت نہیں بنتی ہے لگ 3 تین سال بنتی ہے سلیمان اپنے بھائی کا الٹ تھا برعکس تھا ولیر کے زمانے میں ایک تقسیم پیدا ہو گئی تھی اور حکومت میں گروپ بندی ہو گئی تھی ایک گروپ بندی تھی سخت گیر عمرہ کی اور ایک تھی نرم دل قسم کے لوگ نرم دل تھے مراد یہ کہ جو ان کی سختی سے نالا تھے ان کی سختی سے نالا ہو کے ان میں بھی کوئی تشدد آ گیا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو سخت گیر لوگ تھے وہ زیادہ تھے فوجی ذہن کے جرنیلی ذہن کے ولید خود فوجی تھا پڑھائی لکھائی کچھ بھی نہیں تھی تھا فوجی دوسرے نمبر پہ حجاد بن یوسف تھا کوئی بالکل اسی قسم کا آدمی تھا اور اسی قسم کے اور بہت سے لوگ ولید نے حجات کی سفارش سے یا اس کے واسطے سے مسلط کیے تھے جگہ جگہ پر تو ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے جیسے عمر بن عبدالعزیز تھے وہ مدینہ کے گورنر بنے ولید نے ان کو بنایا یہ دوسرا گروپ تھا سلمان بن عبد الملک کا اور عمر بن عبد العزیز کا رضا بن ہیوا کا یہ ایک مستقل ایک گروپ تھا اور یہ لوگ کہتے تھے کہ سختی کے بجائے نرمی سے کام لینا چاہیے اور حجات جیسے لوگوں کو معذول کرنا چاہیے ٹھیک ہے عوام ہمارے رحم کے زیادہ طالب ہیں ٹھیک ہے اور انہیں فتوحات سے بھی زیادہ ان کو انصاف کی ضرورت ہے ان حضرات کا نقطہ نظر یہ تھا اور اس نقطہ نظر میں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ولید بن عبد الملک کے سامنے ایک دن بات چیت کی نا امر عبد العزیز نے اس پسند کی تو ولید بن عبد الملک کو اتنا غصہ آیا کہا کہ امر کہ کو پکڑ کے اس کو ایک کوٹری میں بند کر دو کوٹری پلستر کر دو تو کوٹری میں ڈال کے پلسٹر کر دیا سانس وغیرہ کا راستہ بھی نہیں چھوڑا ہے اب وہ قدرتی طور پہ اگر اندر کچھ آکسیجن تھی تو وہ تھی بالکل مرنے کے لیے چھوڑ دیا تو پھر خاندان کی عورتیں وغیرہ بیچ میں آئیں اور واسطے دیا تیسرے دن کوٹڑی کو توڑا گیا تو وہ آخری سانس کہتے ہیں جو عربی کے اندر کل قد مال اون گردن ایسے ہو گئی تھی بس تو پھر اس ٹائم ان کو نکالا گیا تو ان کی زندگی بچی ہے تو یہ آپس میں جیسے کہتے ہیں ہمارے محاورے میں اردو میں ٹسل تھی بیچ میں اگر سے وہ نہیں تھی خروج وغیرہ بغاوت کی تو نہیں تھی اتنا تو سمجھتے تھے کہ سلطنت تباہ ہو جائے گی اب اس کام میں رضاء بن ہیوا نے بڑا اہم اس نے کردار ادا کیا مطلب اس کے بعد سلمان آ گیا اگرچہ ولید چاہتے نہیں تھا کہ سلیمان آئے لیکن وہ مجبوری تھی باپ وصیت کر کے گیا تھا سلیمان نے آتے کے آنے کے بعد جو نا پہلا کام جو اس نے کرنا تھا وہ تو حج بہار ڈالنا تھا حجائج تو جا چکا تھا تو اس نے جو حجات بن یوسف کے جو لوگ تھے جن کا ان سے تعلق تھا یک دم تو نہیں لیکن آہستہ آہستہ ان سب کے ساتھ اس نے پھر سختی برتی تو محمد بن قاسم وہ اس کا نشانہ بنا ہے محمد بن قاسم کو وہاں سے بلا لیا گیا بلایا نہیں گیا بلکہ عین اس محاف پہ جہاں عدے پور سے آگے اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو یزید بن ابھی کبشا ان کو حاکم بنایا کہ جا کے اس کو معذول بھی کرنا گرفتار کر کے اس کو بھیج دو تو محمد بن قاسم کو وہاں پکڑا گیا گرفتار کر کے اور بیڑیاں ڈال کے ٹاٹ کا لباس پہنا کے واپس بھیجا گیا اگرچہ فوج اتنی بڑی تھی محمد بن قاسم کے ساتھ کیا نا کہ آپ ان کے آرڈر فالو نہ کریں یہ یزید میں ابھی کب سے ہم گرفتار کرتے ہیں اور یہ پورا سن ہمارے پاس ہے آپ بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں تو اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا اپنی ذات کے لیے میں عالم اسلام میں خوندیزی کا آغاز کر دوں ایسا نہیں ہوگا تو محمد بن قاسم کو پھر وہ پکڑ کے لے گئے اور واسط کے قید خانے میں ڈال دیا ہے اور وہاں پہ مزید پھر آپ یوں کہیں ظلم یہ کہ واسط کا جو جیلر تھا تو صالبن عبد الرحمان وہ تھا خارجی ذہنیت کا خارجی ذہنیت کا تھا اس کے بھائی اس کا جو بھائی تھا وہ, خوا... وہ تو پکا خارجی تھا اور وہ حجاج سے مقابلے میں قتل ہو گیا تھا تو سالے کو اپنے بھائی کا غصہ تھا حجاج سے اب حجاج تو مر چکا تھا تو چلو حجاج کا جو نائب ہے اسی سے میں نے بدلہ لینا ہے تو اس نے بڑی ازیتیں وہاں پہ محمد القاسم کو دی اگرچہ سلیمان کی طرف سے سزائے موت نہیں دی گئی تھی صرف قید کا حکم تھا لیکن اس نے اذیتیں دے دے کر پھر ان کو وہیں پہ قتل کرا دیا اسی طریقے سے جو فتح تھی اسپین کی اسپین کی فتح میں موسیٰ بن نصیر کو واپس بلایا گیا واپس بلا کے ان کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کیا گیا اگرچہ بعض روایات میں سختی بہت زیادہ بتائی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ جو سلوک کیا گیا ہے ان کے شایان شان نہیں تھا اور ان پہ کچھ الزامات وغیرہ لگایا گئے کرپشن وغیرہ کی وہ رقم تھی مال غنیمت کی اتنا مال غنیمت ہے اس میں یہ کافی ان پہ تاوان ان پر ڈالا گیا بعد میں سلمان کو پتہ لگ گیا کہ الزامات ٹھیک نہیں تھے اس نے پھر جو سزا وغیرہ ختم کر دی دوبارہ اپنا مصاحب بنا لیا حج کے سفر میں ساتھ لے گیا وہیں حج کے سفر میں موسا کا انتقال ہوا جب اپنے آقا کا یہ انجام دیکھا تاریخ بن زیاد نے تو وہ کہیں گمنام نام ہو گیا اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اسپین فتح کر کے وہ گیا کہاں اس کی وفات کا بھی کوئی پتہ نہیں کہاں اس کی موت ہوئی بالکل تاریخ کے نقشے سے تاریخ بن زیاد اجل ہو گیا قطبہ بن مسلم کی یہ تھی کہ جب حجات کی وفات ہوئی ہے اور ولید کی تو قطعہ کو ویسے خدشہ لاحق ہو گیا کہ سلمان کے دور میں میرا پتنی کیا سلوک ہوگا تو اس سے پیشتر کے سلمان کچھ کرتا اس نے خود ہی بغاوت کا اعلان کر دیا یہاں قطعہ سے غلطی ہوئی ہو سکتا ہے سلمان کچھ نہ کرتا یہ بھی ہو سکتا ہے کرتا لیکن اس سے پہلے ہی بغاوت کا اعلان کر دیا تو اس کی وجہ سے خود فوج بھی بغاوت میں اس کے ساتھ نہیں ہوئی تو پھر سلیمان نے خطوط وغیرہ لکھ کے افسران سے کہا کہ تم قتل کر دو تو قطبہ نے پھر وہاں سے ادھر ادھر پناہ لینے کی کوشش کی لیکن آخر میں پھر وہ قتل ہو گیا تو یہ تین بڑے سپا سالار تھے جن کے ہاتھوں عالم اسلام کا بہت بڑا رقبہ فتح ہوا عالم اسلام میں شامل ہوا اور تینوں کا انجام آپ دیکھیں گے بہت ہی عجیب و غریب ہوا تو تاریخ یہ واقعات بڑے عبرت انگیز ہیں انسان کبھی عروج کی بلندیوں پہ ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کچھ دنوں بعد اس کے ہاتھ کیا ہونے والا ہے جو چیز کام آتی ہے وہ ایک ہی چیز ہے وہ ہے انسان کا اللہ سے تعلق اگر اللہ سے تعلق ٹھیک ہو تو بدترین حال میں بھی انسان مایوس نہیں ہوتا اور بہترین حالت میں بھی انسان خوشی سے پھولتا نہیں ہے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں نا اضرتانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آبد کا کام ہے بندگی کرنا مولا آقا اگر ہاتھی پہ بیٹھائے تو وہ اس کا حکم ہے اور اگر پیدل چلائے تو وہ اس کا حکم ہے ہم نے تو بندگی کرنی ہے تو خیر سلیمان نے جو کیا تھا اس کی وجہ سے اسے خود بھی افسوس تھا اس افسوس کا اضاعہ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ کوئی بڑی فتح میں بھی کروں تو قصومطینی ایک بڑا محاذہ اس کو فتح کرنا تھا تو سلیمان نے غیر معمولی جذبے کے ساتھ اسے فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس سے حالانکہ خود جنگ کا تجربہ کوئی نہیں تھا یہ تو بڑا آرام پسند قسم کا آدمی تھا نفت العرب سارے پڑے ہوئے ہیں نفت العرب کے حافظ ہیں وہی وی حقیٰ شمر دل شمر دل اماند وہ بےچارا کھلاتا جا رہا ہے اور یہ کھاتا جا رہا ہے اور لکڑ ازم پتھر ازم وہ کوئی ایسی مشین ہے سب کچھ پس پس کے اس کے اندر تحلیل ہوتا جا رہا ہے اور جب وہاں سے جانے لگا تو اسے کہنے لگا بھائی تو میں،, میں کچھ آتی وتی دے دوں تو اس نے کہا جو کھایا اسی کا بلی ادا کر دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی تو آرام پسند آدمی تھے لیکن اس کو جذبہ ایسا تھا کہ اس نے بعد نکلنا ہے تو پوری فوج لے کے یہاں سے روانہ ہوا یہ ان کا دارالحکومت ہے دمشق ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ترکی کا علاقہ موجود ہے قوی قسندین دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں سے نکل کے فوج لے کے روانہ قسطنطینی ہے کہ یہاں پہ دابق نامی علاقات ہے دابق میں اس نے پڑاؤ ڈالا ہے دابق میں قسندین تقریباً دو سو کلو یا تین سو کلو کا فاصلہ ہوگا کیونکہ اس سے آگے تو پھر بہت ٹھنڈا علاقہ شروع ہو جاتا ہے نا تو اس نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے اور لشکر کو آگے بھیج دیا اسی پڑاؤ میں اس کی وفات ہوئی ہے خود چونکہ یہ سلار نہیں تھا تو اپنے بھائی مسلمہ کو مسلمہ بہت بڑا فاتح تھا بڑا غازی آدمی تھا اسے لشکر دے کے آگے بھیج دیا اپنے داود کو بھی بھیج دیا جو نوجوان بیٹا تھا اور وہ لشکر وہاں چلا گیا اور بہت ہی سخت حالات میں اس نے قسطنطینیہ کا محاصرہ کیا برف باری شروع ہو گئی راستے بند ہو گئے وہ لوگ کھانے پینے گئے ان کو لالے پڑ گئے تو اس سے پہلے راستے بند ہونے سے پہلے مسلمہ نے خط بھیجا تھا کہ امیر اور اجازت دیں واپس نہیں تو سے کوئی نہیں بچے گا تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں جب تک تم فتح نہیں کرو گے واپس نہیں آ سکتے ہو تو اسی حالت میں سلمان کا آخری وقت آ گیا ہٹا کٹا جوان خوبصورت آدمی اور اچانک بیمار ہوا اور بستر پہ پڑ گیا آخری ٹائم آ گیا اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں کس کو میں پیچھے وارث بنا کے جاؤں اس کے ذہن میں تو یہ تھا اپنے بیٹوں کو بنا کے جاؤں اپنے بیٹوں کو بنا کے جاؤں تو اس نے کہا کہ بیٹوں کو لے کے آؤ میرے سامنے تو اب جو چھوٹے بچے تھے ان کو لایا گیا کا تلواریں باندھ کے لے کے آنا جو تلواریں اور کے لے کے آ رہے ہیں تو تلواریں زمین پہ گھجڑتی ہوئی آ رہی ہیں بچے تھے چھ سال کے آٹھ سال کے تو سلمان نے کہا کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اس حالت میں مرے کہ اس کے بیٹے جوان ہوں تو عمر اب عبدال ساتھ کھڑے تھے میں کہا نہیں امیر المومنین اللہ پاک تو فرماتے ہیں خود افلاحہ منتظک کا پوزک ربی فصل تو سلمان نے یوں دیکھا اور پھر عمر تو باہر چلے گئے رجا ابن حیوہ جو مصاحب تھے ان سے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دو کسی اچھے بندے کا تو رجا نے کہا اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے عمر ابن عبدالعزیز سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے. ان کے چچا آزاد بھی تھے رشتے داری بھی تھی قابلیت بھی تھی مدینہ کی گورنری کا تجربہ بھی تھا تو کہا کہ آپ ان کو بنا کے جائیں تو اس نے کہا کہ میں اگر صرف اس کو بناؤں گا تو بنو, بنو میاں قبول نہیں کریں گے یعنی بنو مئی سے میرا اپنے گھر کے لوگ جو ہیں یعنی میرے بھائی قبول نہیں کریں گے وہ بھائیوں بنانا نہیں چاہتا ہوں <تصفح> کہ نہیں ایسا تو کچھ کس... کوئی درمیانی راستہ نہیں تھا چلو ٹھیک ہے میں ابھی ان کو بنا جاتا ہوں ساتھ میں لکھ جاتا ہوں کہ ان کے بعد یزید ہے میرا دوسرا بھائی ہے تو اس طرح انہوں نے وصیت بنائی ہے وصیت بنا کے یہ طے کیا ہے کہ کسی کو مرنے کی تلا نہیں دی کچھ دیر بعد اس کی وفات ہو گئی تو رضا بن حیا جو تھے نا یہ بڑے اپنے زمانے کے محدثین میں سے تھے اگر آپ اسمار رجال میں آپ دیکھیں گے تو اپنے زمانے کے سقاط محدثین علماء فضلاء میں سے ایک تھے تو سلمان کو ایسے گاؤ تکیے لگا کے ایسے بٹھا دیا گیا اس کی لاش کو ٹھیک ہے اور رجاع بن حیوا نے وہ وسیعت نامہ تھا جس پہ اس کے دستخط تھے وہ لے کے باہر اور سب کے سامنے جا کے کہا کہ امیر المومنین نے کہا کہہ رہے ہیں کہ اس میں میں نے جس شاخ وسیعت کی اس کی بیعت کر لو نام نہیں بتایا کیونکہ ابھی بھی خطرہ تھا کہ لوگ شاید نہ مانیں جب سب نے بیت کر لی مان لیا تو اس کے بعد وہ پڑھ کے سنایا اور اس نے کہا کہ میں اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو میں اپنے میں خلیفہ بناتا ہوں اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو جیسے ہی عمر عمر بن عبدالعزیز کہا تو ہیشام بن عبد الملک جو شہزادہ تھا وہ گھٹنے کا بل گر پڑا خلافت گئی ہمارے گھر سے تو جیسے ہی اس نے یہ کہا تو ایک دوسرے سپاہی نے تلواریوں نکالی کہاں خاموش رہ ورنہ اسی طرح سر قلم کر دوں گا اتنے میں انہوں نے آگے پڑی اور اس ان کے بعد یزید بن عبد الملک کو تو پھر ہیشام نے کہا سمے نہ ہوا تو تو اس طریقے سے حضر عمر بن العزیز کے نام بیتھ ہو گئی عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے سفر سن ننانوے ہجری سے رجب سن ایک سو ایک ہجری سفر سن ننانوے سے رجب تقریباً یہ اڑھائی سال ہیں ان کو اپنی خلافت کا اندازہ ہو گیا تھا کچھ لکھا ہے انہوں نے تو رجا ابن حیوا سے انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے بتا دو اس میں کس کا نام لکھا ہوا ہے نیت یہ تھی اگر میرا نام لکھا ہے تو میں کہیں روبوش ہو جاؤں گا کہیں بھاگ جاؤں گا کہیں پہ انہوں نے نہیں بتایا اور جب ان کی بیعت ہو گئی تو پھر یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کہ انہوں نے کہا کہ میری بیعت جو ہے میری جو خلافت ہے یہ امت کے امت کی شرائط کے بغیر ہوئی ہے اس لیے میں اپنی خلافت سے معذولی کا اعلان کرتا ہوں اور میں تمہارا خلیفہ نہیں ہوں مجھے اگر لوگ چنیں گے تو میں ہوں ایسے نہیں ہوں یہ سن کے سب لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم آپ ہی کو چنتے ہیں آپ ہی خلیفہ ہیں تو بھاراؤ ذمہ داری سر پہ آ گئی تو سلمان کی وہیں پہ وفات ہوئی تھی وہیں دادخ میں وفات ہوئی کفن دفن ہوا سب کچھ ہوا اور جب اس سے فارغ ہوئے ہیں اور یہ اب خلیفہ بنے ہیں تو ان کی سواریاں وغیرہ وہ چیزیں لائیں گئیں تو آپ نے یہ کہا بھائی یہ خلیفہ کے سواریاں ہیں خلیفہ کے خچر ہیں یہ ہے فلاں کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کے کہ پیدل وہ خیمے کی طرف گئے ان اس زمانے میں جو خلفہ جاتے تھے یعنی بنو میّّہ بن عمران کے میں ذکر کر رہا ہوں تو ساتھ میں بہت آسائش کا آرام کا بڑا سامان ہوتا تھا تو خیمے اور نوکر چاکر کپڑوں کے بڑی بڑے الماریاں بہت کچھ تھا تو سلیمان کے جو گھر والے تھے نا وہ پوری رات اس کے لباس اتار اتار کے پہن پہن کے اتار رہے تھے پوری رات انہوں نے اس میں گزاری تھی سلمان کے گھر والوں نے کیونکہ یہ ان کے ہر ہاں روایت یہ بن گئی تھی کہ خلیفہ نے جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں کے پاس رہیں گی جو غیر استعمال شدہ کپڑے ہیں ان ٹچ وہ نئے خلیفہ کے ہوں گے تو انہوں نے کہا جتنے کپڑے ہیں سب کو ٹچ کر لو رات راتوں رات نہ تاکہ نئے خلیفہ اگرچہ وہ کپڑے اتنے تھے پھر بھی بچ گئے تھے پوری رات وہ کپڑے اس کے پہن پہن کے خود ہی پہن پہن کے اتارتے رہے تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی حضور یہ امیر و ممینین یہ کپڑے یہ ہمارے ہیں کیونکہ استعمال شدہ ہیں تو آپ کے شائع نشان نہیں ہیں اور یہ روایت کے مطابق یہ آپ کے ہیں بالکل نئے ہیں کسی نے چھوا تک نہیں ہے آپ نے فرمایا نہ وہ تمہارے ہیں نہ یہ میرے ہیں یہ سارے کے سارے بیت المال کے ہیں یہ مسلمانوں کے چندے سے مسلمانوں کی زکوۃ اور اطیات اور مال فی سے حاصل کردہ یہ چیزیں یہ ٹیکس اور یہ ج... ان چیزوں سے حاصل ہے یہ یہ آپ کا ہے نا میرا ہے سب کو اٹھا کے بیت المال میں داخل کرو جو سواریاں تھیں خلیفہ کی کہ اس میں ہمارا حق نہیں ہے مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی ہے بیت المال میں داخل کرو اپنے گھر کا سارا سامان تک اٹھا کے داخل کر دیا حتیٰ کہ بیوی سے جو عبد الملک کی بیٹی تھی فاطمہ اس سے کہا کہ میرے ساتھ اگر رہنا چاہتی ہو تو یہ زیور شیور کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا نے میرے والد نے دیا تمہارے والد نے کہاں سے لیا ہے مسلمانوں کا مال لیا ہے نا انہیں کیا حق تھا یہ لینے کا اتارو سب میرے ساتھ اگر رہنا ہے حتیٰ کہ بیوی بی کے کان میں جو بالیاں تھیں وہ تک اس،, اس کی رضا سے یعنی سو دو آپشن دیکھیے میرے ساتھ رہو ٹھیک ہے یا پھر یہ چیزیں اپنے پاس رکھو وہ بھی اللہ کی نیک بندی تھی اس نے سب دے دیا اس نے اور پھر ان کے ساتھ جو زندگی اس نے گزاری ہے تو وہ ایک عجیب زندگی تھی یعنی اس خاتون کی ہمت کو بھی سلام ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون مسلمانوں کی تاریخ میں اس جیسی نہیں گزری کہ جس کا باپ بھی خلیفہ تھا جس کا شوہر بھی خلیفہ تھا اور جس کے بھائی چار پانچ بھائی اس کے یعنی ولید سلیمان یزید ہشام ہاں چار بھائی بھی اس کے خلفات ہیں تو اس نے وہ بھی دے دیا ایک انگوٹھی آپ کے پاس تھی عمر میں عبدالعزیز کے پاس ٹھیک ہے وہ بھی دے دی کچھ بھی نہیں چھوڑا جب اپنے گھر کا اپنا محاسبہ پہلے کر لیا تب بندے کو ہمت ہوتی دوسرے کا محاسبہ کرے جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ دل میں چور ہوتا ہے وہ پھر اپنے مخالفین کا محاصبہ تو کرتا ہے اپنوں کا محاسبہ اس لیے نہیں کر سکتا ان کو اس کی باتیں پتہ ہیں کیسے کر رہے جی خود جو آپ نے کرپشن کیا ہمیں نہیں پتا گیا تو اب تو انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی بلکہ اتنا انہوں نے اپنا محاسبہ کر لیا تھا کہ سارے بنو عمران کے شہزادے ڈر گئے تھے اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا تو اور تو کوئی طریقہ نہیں رہا اس شخص کو ورگلانے کا دنیا کی طرف مائل کرنے کا یہ تو عجیب آدمی ہو گیا آپ جانتے ہیں کہ خلافت سے پہلے کی صورتحال کیا تھی خلیفہ بننے سے پہلے انتہائی ایش و آرام میں رہنے والے آدمی تھے آپ جانتے ہیں نا خلیفہ بننے سے پہلے جو ایک جوڑا پہنتے تھے وہ آٹھ آٹھ سو درم کا ہوتا تھا یعنی آج کل کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً چار پانچ لاکھ روپے کا ایک جوڑا پہنتے تھے ٹھیک ہے اور خلیفہ بننے کے بعد وہ تو سب بیت المال میں جمع کرا دیا اور خود کپڑے ایسے پہنتے تھے کہ عام آدمی سمجھے کہ یار یہ کوئی کسان ہے یا دیہاتی ہے تو یہ ان کے مصاحب کا بیان ہے کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے لیے کپڑا تو لے کے آنا اب مجھے کوئی انہوں نے ایک آدھ دیرم کوئی چھوٹا سا سکہ دیا اور میں لے کے آیا تو اس کو دیکھ کے ایسے کرتے ہیں کہتے ہیں واہ کتنا نرم ہے تو مجھے ہنسی آ گئی تو کہیں ہنسے کیوں کہ آپ کو یاد نہیں آپ نے خلافت سے پہلے فلاں وقت مجھے کہا تھا کپڑا لے کے آؤ تو میں اتنے سو درم کا لے کے آیا آو. اور آپ نے دیکھ کے یوں کیا تھا کہ اتنا جو فضول کے کپڑا لے کے آ گئے میرے پاس تو یہ کیا چیز تھی اسے کہتے ہیں اجتباء اللہ الہی معیشہ اللہ نے اجتباع کیا اس بندے کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا اس کے دل میں اپنی خشیت ڈال دی آپ دل میں محبت ڈال دی خوف آخرت ڈال دی اس کے دل میں ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی تمام عالم اسلام کے لیے مولانا سید ابو الحسن علی ندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بہت پیاری بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ جو مسلمانوں کے حکمران طبقے کے اندر بگاڑ آ چکا تھا اس بگاڑ کی جو ایک صورت بظاہر نظر آتی کہ خروج کیا جائے وہ ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھیں اتنی قوت کے ساتھ بنو میاں عالم اسلام کے اوپر حکومت بنا چکے تھے تو ایک ہی صورت رہ جاتی تھی کہ خود اس خاندان کے اندر سے کوئی بندہ انقلاب لے کے لیکن وہ شکل دور دور نظر نہیں آتی تھی تو اللہ نے عمر میں عبدالعزیز کو اس کے لیے قبول کر لیا اور وہ حکمران جب بنے تو بالکل بدل چکے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ شخص کو لینے کا تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں جو خوبصورت ترین باندیاں ہیں نا وہ بھیجتے ہیں اس کے پاس تو بہت اچھی اچھی بہترین باندیاں جو تھیں وہ ان کے پاس بھیجی گئیں یا اپنے خیمے میں بیٹھے تو دیکھا ایک سے ایک جو نا چاند اور ستارہ اندر آ رہا ہے جی بھائی کیسے آنا ہوا کہ بھائی ہم امیر و کی باندھیاں ہیں گزشتہ خلیفہ کی باندھیاں تھیں اب آپ آپ کی ملکیت میں ہیں جیسے آپ کہیں ہم تو آپ کی ہیں آپ نے فرمایا نہ تم میری ہو نہ تم گزشتہ خلیفہ کی تھی میں ابھی تحقیق کرتا ہوں ایک ایک کو بلا کے الگ الگ بلا کے پوچھا تم پہلے کس کی تھیں خلیفہ سلیمان سے پہلے کس کی تھیں نو فلاں کی وہاں سے تمہیں کس طرح لیا گیا تو بہت سی بانیوں کا یہ پتہ لگا کہ وہ تو غلط طریقے سے لی گئی تھیں یعنی وہ اپنے آنکھیں کی ملکیت تھیں تو پتہ چلا کسی امیر کو کہ بڑی خوبصورت ہے اس کہا بھی تو دینی دینی اب وہ دینا نہیں چاہے تو اس کو کسی کے منہ پہ پیسے مار کے لے لیا کسی کو ایسے اٹھا کے لیا اور پھر آگے خلیفہ کو ہدیہ میں پیش کر دیا حضوری میری باندی ہے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں اس طرح اپنا عہدہ بڑھا لیا یعنی وہ باندیاں ان میں سے بیشتر وہ شری طریقے سے جو ملکیت کا جائز طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے منتقل آگے ہوئی نہیں تھی تو آپ نے ہر ایک کا پتہ پوچھا تو آپ نے کس مالک کے ساتھ خوش تھیں وہ فلاں مالک تھا بھی. پتہ لکھا سواری میں انتظام کرا سب کو وہ. کوئی راح کی ہے کوئی شام کی ہے کوئی یمن کی ہے وہاں واپس بھجوایا کچھ باندیاں ان کی اپنی تھیں پہلے سے ان کے گھر میں جو ان کی اپنی تھیں ان سے بھی کہا کہ دیکھو آج کے بعد میرا اور تمہارا رشتہ نہیں ہے کیونکہ میرے وجہ جو ذمہ داری ہے تو میں, میں ٹائم نہیں دے سکوں گا ٹھیک ہے وہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ میری ذمہ داری کو سمجھو تو باندھیاں تو دور کی بات ہے اپنی اہلیہ کے پاس جو ٹائم دینا ہوتا ہے وہ ٹائم بھی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا اگر گھر میں آتے بھی تھے ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ دن دو سارا کام میں گزرتا تھا اور اتنی بھاری ذمہ داریاں اور رات کو آ کے مسلح پہ بیٹھ کے روتے تھے آہیں بھرتے تھے اور میں دیکھتی تھی حیران ہوتی تھی تو ایک دن میں نے کہا آپ سوتے نہیں ہیں آپ روتے رہتے ہیں تو کہنے کا کہ اس بندے کا تم حال کیا پوچھتی ہو جو یہاں بیٹھا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا کوئی اپنے گھر میں معذور بیٹھا ہے کوئی اپاہش بیٹھا ہے کوئی بیوہ بیٹھی ہے کوئی یتیم بیٹھا ہے کوئی بھوکا ہے کوئی مسافر ہے اور تنگ ہے پریشان ہے ان سب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور سب قیامت کے دن جس کا جس کے ساتھ اس کی ضرورت پوری نہیں کی گئی گربان میرے ہی پکے ہیں قیامت کے دن تو میں پریشان نہ ہوں تو کیا کروں اور خوف آخرت اتنا زیادہ تھا لوگ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے حسن بصری اور عمر بن عبدالعزی سے زیادہ اللہ کا خوف ہم نے کسی بھی نہیں دیکھا ایسا لگتا تھا کہ جہنم انہی دو بندوں کے لیے بنائی گئی ہے اتنا روتے تھے ایک واقعہ اس میں موجود ہے ان کی سیرت میں ابن جوزی نے لکھی ہے سیرت اللہ انگیٹھی رکھی تھی سامنے سردی تھی نا انگیٹھی رکھتے ہاتھ تاپ رہے تھے تو کسی بات پہ رونا آیا تو اتنا روئے اتنا روئے کہ آنسو سے انگیٹھی بج گئی سادہ کپڑے اور پھر خیر وہاں سے پھر یہ چلے ہیں دمش پائے ہیں حکومت کے انظام سنبھالا ہے اور مال کا احتساب کیا ہے جتنے بھی جاگیریں تھیں بنو مروان کے پاس ان سب جاگیروں کا حساب کیا ہے سب جاگیروں کے کاغذات جمع کیے ہیں ان سب لڑکوں کو بھی شہزادوں کو جمع کیا اور جاگیر پوچھتے تھے ہاں بھائی کون سی جاگیر ہے اور ایک ساتھ میں انہوں نے قینسی لی ہوئی تھی قسم کا سامنا جاگیر دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ ناجائز لی گئی ہے تمہاری نہیں یہ فلاں کی تھی فلاں کی تھی اصل مالک کو بلاتے تھے گواہ بلاتے تھے اور کاغذات کو کاٹ کاٹ کے پھینکتے تھے اور جاگیریں واپس کرتے تھے تو اس شخص نے بڑا کام کیا زیادہ وقت ہے نہیں اس لیے میں کیا آپ کو زیادہ بتاؤں لیکن خلاصہ یہ کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت تھا کہ اس کی اگر قدر کی جاتی تو شاید آج تک بھی بنو میہ کی خلافت چل رہی ہوتی ان کی عوام نے تو قدر کی لوگوں نے تو بڑی قدر کی لوگوں کے تو دن پھر گئے اڑھائی سال اس شخص کی حکومت کو ملے ہیں اور یہ بات تاریخ میں واضح لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کی حکومت کا آخری زمانہ تھا پورے عالم اسلام میں زکوۃ لینے والا ایک آدمی بھی نہیں تھا گورنر خط لکھتے تھے کہ حضور افریقہ کے گورنر ہے افریقہ تو سب سے پسماندہ صوبہ تھا نا اس کے گورنر نے لکھا کہ حضور زکوات تو جمع ہو گئی ہے تو پورے صوبے کے اندر ایک شخص بھی مستحق نہیں زکات کا کیا کریں تو خالم عالم اسلام کی تاریخ میں پہلی بار ایسا وقت آیا تھا کہ علما فقان بیٹھ کے یہ کہا کہ اگر زکات کے ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے تو پھر یہ کیا جائے آخر میں فیصلہ ہو کہ اس کو مسالے عامہ میں یہ پل ہیں اور یہ ربات ہیں مسافر خانے ہیں یتیم خانے ہیں مساجد مدارس ان پہ لگایا جائے فرماتے تھے کہ حجات بن یوسف نہ اس کو دین کی خبر تھی نہ دنیا کی خبر تھی نہ دین کی خبر تھی دنیا کی خبر تھی حجات بن یوسف نے اپنے زمانے بڑے سخت ٹیکس سائز کیے ہوئے تھے تاکہ حکومت کی آمدن میں اضافہ ہو ٹھیک اتنے سخت ٹیکس اصل سب سے زیادہ ٹیکس ملتا ہے زراعت کے ذریعے خراج بھی آتا تھا اور, اور بھی چیزیں آتی تھیں تو وہ جو ٹیکس لگائے ہوئے تھے اس سختی کے باوجود سالانہ آمدنی کم ہوتی چلی گئی کم ہوتے ہوتے جو آمدن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تھی اس کی عادی بھی نہیں رہی تو حجاز بن یوسف نے پھر ایک حکم نامہ جاری کیا اس نے کہا کہ آئندہ سے ابھی آپ دیکھیں حکمرانوں کی ان کا مائنڈ سیٹ اپ دیکھیں اپنی غلطی کو ٹھیک نہیں کریں گے عوام بھی زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالتے جائیں گے اور اپنے آپ کو کہیں میں اتنا بڑا فلسفی ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہی حل ہے کوئی اور سولوشن ہے ہی نہیں ہے حجاز نے کہا جمع کیا لوگوں کو اور کہا کہ زراعت کم ہو گئی ہے زراعت کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آئندہ سے عراق میں کوئی گائے بیل ذبہ نہیں کیا جائے گا سب گائے بیل وہ کھیتی میں لگائے جائیں گے ان سے حل چلایا جائے گا تو ایک شاعر نے پھر ایک شعر کہا کہ ہم نے اس کے مظالم کی شکایت کی تو اس نے ہمارے اوپر گائے بیل کا گوشی حرام کر دیا ہماری فی کا اثر یہ ہوا کہ ہم نے کہا جی زراعت تباہ ہو رہی ہے آمدن کم ہو رہی ہے ہم لوگ غریب ہو رہے ہیں تو اس نے ہماری غربت کا علاج یہ کیا کہ جی گائے بیلا سے زبان نہیں ہوں گے جناب ٹھیک ہے جی ہم بڑے بڑے ڈیری فارم بنا دیں گے اس کے اندر جانور آئیں گے اور کٹے پیدا ہوں گے اور بچے پیدا ہوں گے بہت ملک ترقی کر جائے گا وہ اس نے پالیسی اس نے پیش کی اس سے بھی کم ہو گیا لوگوں نے زراعت کرنا ہی چھوڑ دی بھائی کیا کریں ہم لوگ تو عمر ادین عبدالعزیز کے زمانے میں ایک دم اوپر چلی گئی ایک سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں پہنچ گئی کوئی ٹیکس آپ نے نہیں لگایا تھا کوئی پابندی لگائی خیر بنو میا کے بنو مروان کے کچھ لوگوں نے جن کے نام عمر ابوالعزی کو پتہ تھے مگر آپ نے خود ظاہر نہیں کیا ان کو انہوں نے آپ کو کھانے میں زہر دے دیا جب آپ کو زہر دے دیا آپ خود بھی ان کی حرکتوں سے نالاں تھے اس لیے آپ نے جیسا حضرت علی جو تھے وہ کہتے تھے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اللہ مجھے جلد بلا لے آپ کہتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں شخص کب آئے گا جس کے بارے میں سونا فرمایا کہ وہ میرے سر کو خون سے رنگین کر دے گا تو آپ بھی یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنی رضا کے ساتھ اپنے پاس بلا لے زندگی کی تمنا آپ کے دل سے ختم ہو گئی تھی کیونکہ ان لوگوں نے بہت آپ کو تنگ کیا تو پھر ایسا ہوا کہ آپ کو زہر دے دیا گیا اور جب طبیب آیا اور اس نے کہا کہ اس کا علاج جو نا بہت سخت ہے مصل دیا جائے گا اور آپ نے فرمایا کہ اگر دوا میرے یہاں کان کے پاس بھی رکھی ہوتی میں اس کو بھی استعمال نہ کرتا تو پھر اسی حالت میں آج چند دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کا جو اثر عوام کے اوپر پڑا ہے جو آپ کی حکومت سے لوگوں نے امیدیں ایک انہوں نے حاصل کی تھیں ایک روشنی آئی تھی ایک توقعات کا دروازہ کھلا تھا تبدیلیاں اچھی تبدیلیاں آئی تھیں وہ لوگوں کے اندر دوبارہ وہ آس بجھنے لگی اور حکومت سے پھر مایوسی پیدا ہونے لگی اس کا نتیجہ بنو میہ ہی کے حق میں بہت خراب ہوا تھک تو نہیں ہے ان کا چونکہ وصیت نامے میں لکھا تھا کہ عمر بن عبد العزیز پھر عزیز بن عبد الملک تو یزید بن عبد الملک آ سن 101 ہجری میں رجب 101 سے شابان 105 تک رجب 101 سے شابان 105 تک پانچ اس نے چار سال اس نے حکومت کی ہے اس نے شروع شروع میں تو عمر بن عبدالعزیز کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کی انہوں نے وصیت اس کو یہی کی تھی آخر میں کہ اب تم حکمران ہو اللہ نے تمہیں ذمہ داری دی تو تم شریعت کی پابندی کرنا عوام کا خیال ہے ہاں بہت اس کو کہ سمجھا کے گئے تھے کچھ عرصے اس نے کیا لیکن عمر بن عبدالعزیز ایسا جگر کہاں سے لے کے آئیں تو آہستہ ایسا جو وہاں کا ایک خاندانی ماحول تھا اسی کے اندر وہ بندہ ڈھل گیا اور آپ دیکھیں یزید کے دور میں ایک دم سے فتنے ابھرے ہیں ایک دم سے پورے عالم اسلام میں بغاوتیں اور خروج اور خوارج کے حملے اور غیر ملکی حملے ترکستان میں بغاوتیں ایک بہت ہی فتنوں کا دور گزرا ہے اگرچہ یزید نے بڑی مستعدی سے ہوشیاری سے افواد بھیج بھیج کے ان پہ بڑی حد تک قابو پایا ہے لیکن اس کے دور کے اندر کوئی ایسی ہمیں چیز خاص نہیں ملتی کہ ہم کہیں کہ اس کا دور کوئی بہت اچھا دور تھا بندہ بذات خود نیک بندہ تھا یہ ظالم و جابر آدمی نہیں تھا اس لیے احمد بن حمل سے پوچھا گیا اور علم کے لحاظ سے بھی اچھا تھا یہ ٹھیک ہے تو حضرت امام احمد بن حمل سے پوچھا گیا تھا کیا ہم یزید بن عبد الملک کی روایت حدیث لے سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں لے سکتے ہو تو کہا کہ یزید ابن سے کی روایت حدیث لے سکتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اس سے نہیں لے سکتے ٹھیک ہے وہ عادل نہیں ہے تو پوچھا گیا لیما کیوں اس سے نہیں کیوں نہیں لے سکتے فرمایا فا بل مدینہ تی ماں مدینہ میں جو کیا اسی نے تو کیا تھا کا نہ بہا مدینہ کو لوٹا تھا اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی تو یزید نے عبد الملک کے بارے میں امام احمد کی توثیق موجود ہے کہ بندہ باہر لیے نیک آدمی تھا یزید کے بعد اس کا دوسرا بھائی ہشام عبد الملک آیا سن 101 سے 125 ہجری تک 101 سے ہاں ایک سو تقریباً اس نے چوبیس سال اس نے حکومت کی ہے نہیں یہ غلط ہو گیا ایک سو پانچ سے ہاں ہاں 105 سے ایک تک یہ ورک شیٹ کے اندر بھی غلط دکھا ہوا ہے ذرا مجھے پین دیجیے گا اس میں ٹھیک کر لوں تو ہشام عبد الملک کا زمانہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک لحاظ سے وہ بنو امیہ کا دوبارہ عروج نظر آتا ہے خلیفہ یہ بہت ہوشیار تھا عالم فاضل تھا محتاط تھا صفات کے لحاظ سے آپ جو بھی آپ دیکھیں یہ بندہ بہت اچھا تھا ٹھیک ہے اور مالی احتیاط بھی اس کے اندر بہت زیادہ تھی اسراف اور اسیز کا بالکل بھی قائل نہیں تھا اپنی اولاد کی تربیت پر ہی بڑی توجہ دیتا تھا اس, کے اس کا ایک بیٹا اس کا واقعہ ہے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے نہیں پہنچا تو اس نے پوچھا نماز جمعہ کے لیے کیوں نہیں آئے تھے تو اس نے کوئی ایسا بہانہ کیا تو پابندی لگا دی کہ اب اتنے عرصے تک یہ گھوڑے پہ سواری نہیں کر سکتا اس نے کہا تم پیدل نہیں آ سکتے تھے تو اس نے پیدل آنے کی کوئی نے ادھر بیان کر دیا تو وہ کہا کہ ابھی اتنے عرصے تک یہ گھوڑا اس کو سواری اس کو نہیں ملے گی پیدل آیا کرے اور مالی حساب اس کا اتنا اچھا تھا کہ بعد میں جب بنو عباس کا دور آیا تو اس کا ریکارڈ انہوں نے نکلوایا کہ دیکھیں کہ انہوں نے اس نے بڑے بڑے گھپلے کیے ہوں گے کئی ان میں سے لوگ ایسے انہوں نے گھپلے کیے تھے تو اس نے جو حساب کتاب کیا تھا بنو عباس کے لوگوں نے سارا چیک کیا تو کہتے ہیں کہ ایک پیسے کی بھی اونچ نیچ نہیں تھی ایسا آڈٹ دشمنوں نے مخالفی نے آڈر کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ بہت اچھا ہے سپاہی بہت بڑا تھا بڑی اس میں خوبیاں تھیں بیس سال جو اس کی حکومت رہی ہے اس بیس سال حکومت میں جنگیں بھی بہت ہوئی ہیں خانہ جنگیاں بھی ہوئی ہیں افریقہ میں بڑی بغاوتیں ہوئی ہیں ترکستان میں جنگیں ہوئی ہیں ان کی تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے لیکن اس کے فتوحات میں اسپین کے اندر مسلمان آگے بڑھے ہیں اسپین کے اندر مسلمان یزید میں ملک کے دور میں ہشام کے دور میں اسپین میں فرانس تک میں مسلمان داخل ہو گئے تھے تو لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب ہشام کے دور کی آپ کے سامنے نقشہ آپ کے سامنے یہ بنو امیہ کی انتہائی حدود ہیں بنو امیہ مروانیہ کی انتہائی حدود ہیں کہاں تک وہ پہنچے تھے اتنی بڑی مملکت ہیشام بن عبد الملک کے وفات پاتے ہی بالا ہو گئی یہ آپ کو تاریخ میں کئی جگہ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ ایک سلطنت میں ایک شخص کے دور میں حکومت بالکل عروج پہ تھی اور اس کو جاتے ہی اس میں حصے بخرے شروع ہو گئے تو ہیشام کی جب وفات ہوئی ہے تو اس کی وفات کے بعد آ گیا ولید بن یزید بن عبد الملک جو یزید بن عبدال ملک سے پہلے گزر ہے نا اس کا بھائی یہ اس کا بیٹا یعنی ہشام کا تیجا چونکہ اس کا باپ جب مرا تھا تو یہ تو لڑکا تھا تو اس لیے اس کی تربیت ہی نے شروع کی اور تربیت ظاہر ہے وہ بڑا حساب کتاب آدمی تھا کا بڑا پابند تھا تو اس نے تربیت میں بھی سختی کی اور یہ لڑکا کہتا تھا کہ یار میری تربیت میرا باپ کرتا چاچا کہاں سے آ گیا تو جی شروع سے چاچا سے نالا تھا اور لوفر قسم کے اور بیوقوف قسم کے دوستوں میں گھیرا رہا تھا تو ہمیشہ یہ اپنے چاچا سے ناراض رہا تو یزید نے جو اپنی وصیت وغیرہ لکھوائی تھی نا یزید نے اس نے اپنے بعد ہشام کو اور حشام کے بعد اس ولید کو اس نے خلیفہ کیا تھا تو ہیشام اپنے بھائی کی وسیعت کے خلاف نہیں جا سکا آخر میں جب اس نے دیکھا کہ یہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا پہلے سوچا بچہ ہے اب یہ نوجوان ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی اور ابھی تک ویسا کہ ویسا ہے تو اپنے آخری زمانے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کی اس کو میں فارغ کر دوں کسی اور کو ولی بنا دوں کاش کو ویسا کر لیتا لیکن انسان بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری موت کب ہے وہ انسان سوچتا ہے کہ شاید دو سال ہیں چار سال ہیں کہ دو دن ہوتے ہیں اور وہ اہم کام اسے اسی وقت کر لینا چاہیے نئی وسلم کی تاکید بھی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ مرنے سے ہر رات کو اپنی آخری یاد تصور کرے وسیعت نامہ ساتھ میں رکھے کوئی شخص اس حال میں نہ سوئے کہ وسیعت نامہ ساتھ میں نہ رکھے وسیعت نامہ کیا ہوتا ہے جو آپ کی اہم چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہو جائیں جو ذمہ داری ہے آپ کی اگر کوئی لین دین ہے تو وہ بھی لکھا اس کو پیسے دینے تھے اس سے پیسے لینے تھے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نا کہ اپنے بعد آپ کس کو سوچ رہے ہیں تو وہ نہ ہوا اور شام کی وفات ہو گئی ہمیں شام کی وفات ہو گئی تو موروثی سسٹم کی خرابی آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے فاتح کے بعد عمرائے سلطنت نے چونکہ اس لیے کہ وسیعت پچھلی وصیت میں یہ لکھا ہوا تھا نا کہ بھائی ہوگا بھائی کے بعد بیٹا ہوگا یزید عزیز نے یہ زید نہیں لکھا تھا تو یہ زید کے بیٹے کو بٹھا دیا اور یہ تو اپنے چاچا سے ویسے ہی بہت متنفر تھا تو اس نے حکومت سنبھالتے ہی چچا کے سارے عمال کو معذول کر دیا حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو تیربا کار تھے فاتحین تھے علاقے کے کہ ہر چیز کے اونچی نقصان ان کو ہٹا کے اس نے اپنے جو لوفر دوست تھے ٹھیک ہے جن کے ساتھ یہ ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سیر و تفریح کر رہے بٹیر بازی کر رہا ہے مرغ بازی کر رہا ہے جو شہر و سیر و شکار کے لیے جیسے آج کل ہمارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں ہمارے جو آج کل کے حکمران ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں آ جاتے ہیں تو قابل لوگوں کو نہیں لے کے آتے ہیں قابل لوگ ہوتے ہیں وہ اسی کو لے کے آتے جو جیل میں اس کے ساتھ تھا جو دونوں مل کے ساتھ سٹے لگاتے تھے ٹھیک ہے جس کے ساتھ یاری دوستی تھی جس کے پاس اس کے غلط کاموں کے راز ہیں اس کے الٹے سیدھے دھندے اس کو پتہ ہیں تو یار ابھی بھی میرے الٹے سیدھے دھندوں میں یہی کام آئے گا وہ سب کو اس نے لا کے بٹھا دیا اور ان کے آتے ہی پورا نظام حکومت وہ بکھر گیا گاڑی کا ہر پہ فری ہو گیا ٹائرائڈ ٹوٹ گیا کوئی پہیہ ادھر کوئی پہیا ادھر اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک میں بغاوتیں شروع ہو گئیں اور آخر میں اس ولید بن یزید جو ہے نا اس کی حکومت شروع ہوئی تھی ربیع الاخر ایک سو پچیس میں اور جما الاخرہ آخرہ ایک سو چھبیس ایک سال سے کچھ اوپر اس کو ٹائم ملا ہے اور یزید سالس آ گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا قتل کر دیا اس ولید بن یزید کو نا اس کو ولید فاسق بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے محل کے اندر بھی ہر عیش و, و آرام کے اندر مشغول رہتا تھا شراب کا تو بہت ہی زیادہ عادی تھا گانا بجانا شراب وراب کوئی اس کو سروکار ہی نہیں تھا وہ یار میرے دوستوں نے کو میں نے عہدے دے دیے اور میرے لیے عیاشی کا سامان جمع کرا بہت یہ دن رات یہی کام تھا اس کا البتہ ایک بات ہے کہ نماز پھر بھی پڑھتا تھا شراب وی پی لیتا نماز کا ٹائم آتا تھا تو اسے پہلے ذرا وہ چھوڑ دیتا تھا کہ نشہ اتر جائے پھر وہ کپڑے شپڑے اتار کے صاف کپڑے پہن کے نماز پڑھ لیتا تھا تو بہرحال کسی لحاظ سے بھی حکمرانی کے قابل نہیں تھا تو سالث نے یہ اس نے بغاوت کی اور اس کو قتل کر دیا جی یزید سالث جو تھا یہ جو پہلا جو ولید گزرا ہے نا ولید بن عبد الملک ٹھیک ہے اس کی اولاد میں سے تھا تو اس نے جناب اس کو قتل کر دی اپنی حکومت بنا لی اور یہ نیک آدمی تھا متقی آدمی تھا مگر اس کی حکومت سے چھ مہینے چلیے اگر یہ زیادہ عرصے حکومت کرتا تو شاید یہ دوبارہ عالم اسلام کو ایک اچھا رخ دے دیتا جو کمزوری تھی اس کو دور کر دیتا لیکن یہاں پر پھر وہ چیز ہے کہ تقوینیات اللہ کی طرف سے باتیں طے ہو چکی ہوتی ہیں تو نیک لوگوں کو پھر اس ٹائم جب ایک حکومت دم توڑ رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف طے ہو جاتا ہے کہ حکومت نے ختم ہونا ہے پچھلوں کے برے اعمال کے سبب اس حکومت نے ختم ہونے تو اچھے آتے ہیں ایک جھلک دکھاتے ہیں اور پھر اللہ ان کو اٹھا لیتا ہے بلا لیتا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے درمیان ہسٹری جسے کہتے ہیں جتنی عروج پر چونا ہو اس کو ختم ہونا دیکھیں یہ کوئی کلیا نہیں ہے کلیا نہیں مطلب یہ کہا دے رہے ہیں امور ہے لیکن تو ایک اصول کے اللہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی ابن خلدون نے اپنے زمانے تک جو دیکھا تو اس نے اس کے مطابق لکھا اگر اس کے دور کی بھی ہر جگہ پر یہ مثال منطبق نہیں ہوتی صحیح ہے ٹھیک ہے. ہے ابن خلدون کے بعد عثمانیوں وہ عثمانی تو خیر ابن خلدون کے زمانے میں تھے لیکن اس نے توجہ شاید ان کی طرف نہیں کی عثمانیوں کا دور عروج تو وہ اس سے بہت زیادہ چلا ہے دو تین صدیاں تین صدیاں تو ان کا عروج ہی عروج تھا ان کا کو <تصفح> نظریا ایک آ ہے اور اس سے مثالیں دے جی کہ بھائی اب چاہے وہ ہیگیلین کانسیپٹ ہے چاہے وہ سائیکلک کانسیپٹ ہے اس سے وہ بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ اگر ہم تو یہ ساری تقرینی امور کے دیتے ہیں یا کوئی بھی اس قسم کا لیکن وہ باقاعدہ طور پہ اصول کے دریا میں لیتے ہیں پھر اس سے جو پیدا ہوتے ہیں نا سائیڈ ایفیکٹ جی جی ہیں کہ تاریخ جو ہے نا وہ دن ترقی کر رہی ہے آپ ابن خلدون کی اس چیز کی تائید میں بات کر رہے ہیں یا اس کے لیے دیکھے میں ابن خلادون کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کوئی اندازہ ہے ٹھیک ہے وہ کوئی کلیہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ بالکل آپ ایسا سمجھیں کہ جیسے انسان کی ایک طبی عمر ہے انسان کی ایک طبی عمر ہے نا عام طور پہ ساٹھ پینسٹھ سال کہی جاتی ہے لیکن آپ کوئی ایسا قاعدہ کلیہ بنا ہی نہیں سکتے کہ ایک انسان کی عمر کتنی ہے انسان بیس سال کی عمر میں بھی مر جاتا ہے اور اسی نوے سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے کسی کا کوئی ٹائم نہیں جانتا سوائے اللہ کے اسی طرح ہے تو حکومتوں کا بھی ٹائم کب تک ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر ابن خلدون کی بات قاعدہ کلیہ ہوتی تو ہم سے پہلے ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ موجود تھے وہ خود ہی سسٹم بنا دے کہ ٹھیک ہے جی حکومتیں ہم نے بس نبے سال تک ہی رکھنی ہے نوے سال کے بعد ہم نے اس کو تبدیل کر دینا ہے بلکہ بڑے بڑے فلاسفر موجود ہیں بڑے بڑے جگاڑو موجود ہیں کہتے ہیں سال کے بعد پہلے جی اس کا نام ہے جی دولت رستومیہ نوے سال کے بعد ایسا کریں گے کہ ہم ہم خود ہی کسی کو دے دیں گے فلاں فنا شرائط پہ اس کا نام تھوڑا چینج کر دیں گے ٹھیک ہے جو مفادات ہمیں ملتے رہیں گے بیٹھا کوئی اور رہے گا نام چینج ہو جائے گا حکومت دوسری ہو جائے گی وہ پھر اچھی طریقے سے چلے گی جگاڑو لوگ بہت تھے نہیں کہ جس طرح انسان کی عمر کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک بندہ جب ایک طبی عمر تک پہنچتا ہے اور زندہ ہوتا ہے اس سے پوچھیں بھائی تیرا ٹائم تو پورا ہو گیا تو مر جا نا تو ختم ہو جائے یا اپنے آپ کو مار دیکھیں گے اس سے تو اس سے آگے تو زوال ہی زوال ہے اسی سال کا بڈھا جو زوال پذیر ہو ہی گیا جو بےچارا صرف گھر میں ہی ہے اس سے بھی آپ کہیں گے جی ٹائم پورا ہو گیا مزید زوال کیوں آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں کہا کہ میں خودکشی کر لوں نہ شریعت اجازت دیتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ سمر کے اندر ہی بہت کام کر رہا ہو ایسے بوڑھے بھی ہیں کہ ہم ان کی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں ان سے بڑی برکت ہے ان سے ہمیں بڑی ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے ایسا ہے کہ نہیں تو یہ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ابراہیم بن ولید کے بعد عرصے تقریباً اتنا ہی بنتا ہے سے کم ہے ابراہیم بن ولید آ گیا ہو گئی تھی نیک متقی آدمی تھا اس کی وفات ہو گئی ابراہیم بن ولید جو ہے یہ ظالحجہ ایک سو چھبیس میں آیا اور سفر ایک سو ستائیس میں چلا گیا مشکل سے اس نے دو مہینے اس نے حکومت کی ہے اس کی حکومت کے خلاف بھی خروج ہوا بغاوت ہوئے مروان ابن بن محمد نے خروج کیا مروان بن محمد اس کو مروان ہمار بھی کہا جاتا ہے ہمار کے طور پہ نہیں ہمار تعریف کے طور پہ کہا جاتا ہے تو مروان ہمار نے بغاوت کی اور ابراہیم کو معزول کر دیا قتل نہیں کیا اس کو معزول کر دی اپنی حکومت بنا لی مروان بن محمد کی حکومت ایک سو ستائیس سے لے کے ایک سو بتیس تک چلی سفر ایک سو ستائیس میں شروع ہی ذوالحجہ ایک سو بتیس میں ختم ہو گئی تقریباً اس نے پانچ سال لگ بھگ اس نے حکومت کی ہے اور یہ آخری حکمران تھا بنو مروان کا آخری حکمران تھا بنو میاں کا یہاں پر ہم ذکر کریں گے بنو عباس کی تحریک کا کیونکہ مروان بن محمد کی حکومت کا خاتمہ بنو عباس کے ہاتھوں ہوا تھا عمر بن عبدالعزیز کی جب وفات ہو گئی اور سب جانتے تھے کہ یہ کن کے ہاتھوں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت اور مایوسی پھیل گئی اگر آپ اس کو بالکل ہلکا لفظ دلیں تو عدم اعتماد آپ کہہ سکتے ہیں اس اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا بنو ہاشم کے لوگوں نے بنو ہاشم میں دو خاندان تھے ایک حضرت علی کی اولاد تھے ایک حضرت عباس کے اولاد تھے حضرت علی کے اولاد میں سے بھی کچھ لوگ اس کام کے لیے متحرک ہوئے اور حضرت عباس کی اولاد میں سے بھی کچھ لوگ متحرک ہوئے حضرت علی کے اولاد میں سے زید ابن علی ابن حسین امام زین کے جو بیٹے تھے انہوں نے خروج کیا ملک کے دور میں مگر وہ خروج ناکام رہا اور وہ خود قتل کر دیے گئے بنو عباس کے جو لوگ تھے بہت سمجھدار تھے ٹھیک ہے خاندان بنی عباس کے اندر تدبر دور اندیشی اور احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہزم احتیاط یہ کوٹ کوٹ کے بھرا تھا آپ حضرت عباس کو دیکھ لیں عبداللہ بن عباس کو دیکھ لیں تو یہ ان کی اولاد کے اندر بھی یہ سیاست اور یہ سمجھداری بہت زیادہ تھی تو ان لوگوں نے کام اتنا خفیہ طریقے سے کیا ان کے جو اس وقت میں جو تحریک بانی تھے وہ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس تھے عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد وہ بنو امیہ کی بالکل ناک کے نیچے رہتے تھے دمشق سے قریب گاؤں ہے حمیما ٹھیک ہے اس فمیما گاؤں کے اندر وہ رہتے تھے اور اس گاؤں میں رہ کے پورے عالم اسلام میں انہوں نے خروج کی تحریک کو انہوں نے پھیلا دیا اور برو عباس کو پتہ نہیں تھا ٹھیک ہے انہیں خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے قریب گاؤں کے اندر یہ بندہ رہتا ہے اور اتنا بڑا کام کر رہا ہے وہاں پہ ایک بڑا باغ تھا ان کا جس میں درخت ہے بہت سارے کہتے پانچ سو درخت تھے اور دیکھنے میں وہ ہر وقت عبادت کرتے رہتے تھے یعنی روزانہ ہر درخت کے نیچے دو رکعت نماز پڑھتے تھے یعنی ایک ہزار نفل روزانہ پڑھتے تھے اب یہ ایک تاریخی روایت ہے ہو سکتا ہے مبالغہ ہو لیکن نوافل پڑتے اور اس قسم کے کام عبادت ہی میں لوگوں نے ان کو دیکھا ہے تو اب جو لوگ بنویا سارے قافلے تو ملنے آتے دمشت تو قافلے آتے ہی رہتے تھے راستے میں پڑتا تھا تو لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے تھے اور بنو میاں بھی سمجھتے تھے کہ ان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں بنو میہ بھی ان کی عزت کرتے تھے یہ دربار میں جاتے تو خلیفہ اشام وغیرہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ بہت بڑے سید آ رہے ہیں تو وہ لوگ جو آتے تھے زیارت والے ان سے بہت سے ہوتے تھے ان کی تحریک کے رکن پہلے ان کو بیت کیا پھر ان سے بارہ بندے ان میں سے نقیب بنائے بارہ ہر صوبے کے اندر ایک نقیب ہے وہ دائی ہے ان بارہ افراد اس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے بیت لینی ہے آئندہ امام کے لیے آئندہ خلیفہ کے لیے نام نہیں بتانا تو ہر جگہ یہ تھی کہ نعرہ تھا ار روزہ مین محمد آل محمد سے ہم راضی ہیں آل محمد کی حکومت پہ ہم راضی ہیں اور لوگوں کو یہ چیز بڑی پسند آئی پسند اس لیے آئی اصل تو نظام ہے غیر خاندانی جو خلافت راشدہ میں تھا ٹھیک الگ الگ ہر خلیفہ الگ خاندان کا تھا میرٹ کے اوپر سارے کے سارے تھے لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنا عرصہ گزر گیا اتنا اتنے پشپیں گزر گئیں اور اتنے اشرے گزر گئے اور ایک ہی خاندان کی حکومت چلی آ رہی ہے اور بیس میں اگر اس خاندان سے حکومت کہیں اور گئی ہے تو انہیں جبرن پھر چھین لی عبداللہ بن زبیر کا آپ کے سامنے مثال تو انہوں نے کہا کہ اگر خاندان ہونا ہی وہ میرٹ ہے کہ بنو امیہ ہونا یہ حکومت کے لیے سند ہے تو پھر بنو حاشن سے اعلیٰ تو کوئی نہیں نا اگر خاندان اس کا اگر سند ہے تو نبی وسلم کے خاندان سے بڑا خاندان تو کوئی نہیں ہے تو جب انہوں نے نعرہ بھی لگایا اور من منع محمد کی چل گئی پورے عالم السلام میں بعد خاص طور پہ یہ بات چلی ہے افریقہ میں اور اس طرف اس سے بھی زیادہ خوراسان میں ترگستان میں ان علاقوں میں چلی ہے، عراق میں بہت چلی ہے چونکہ یہاں پر پہلے شیان علی والے اثرات تو یہاں پہ تھے تو یہاں یہ بات بہت چلی ہے تو وہ بارہ نقیب تھے اور نقیبوں کے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی محمد بن علی کے علاوہ کسی کو پتا تھا نقیب کون ہے تو اس لیے بنو عباس کو کچھ سنگن ملتی تھی انٹیلیجنس بتاتی تھی چھاپے مارتے تھے پکڑا کوئی نہیں جاتا تھا کبھی کوئی بندہ پکڑا گیا تو پھر اسے قتل کر دیا گیا لیکن اس نے کچھ بتایا نہیں آخر تک محمد بن علی کو بھی گرفتار کیا گیا لیکن ان سے بھی کچھ اگلوایا نہیں جا سکا تو خلاصہ یہ کہ آخر وہ ٹائم آ گیا درمیان میں ہیشام کا پورا زمانہ گزر گیا ٹھیک ہے اس کے پورے زمانے میں تحریک چلتی رہی ہشام جیسا ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکا اس کو پتہ ہی نہیں تھا والبن یا کوئی شبہات سے کے سوا افواہوں کے سوا کچھ اس کے پاس چیز نہیں تھی آگے چل کے خلفائی کمزور آ کسی کے چھ مہینے کسی کے دو مہینے ان کو اور زیادہ موقع مل گیا اس دوران ایک لڑکا تھا ابو مسلم خوراسانی 22 تیئیس سال کا لڑکا تھا وہ محمد بن علی کے پاس آیا محمد بن علی نے دیکھا تو بہت قابل آدمی ہے ایران کا خوراسان کا تھا اسے نقید بنا دیا خوراسان کا یہ لڑکا جو تھا اتنا ہوشیار تھا بہت بڑا خطیب تھا اگرچہ یہ اس قسم خطیب نہیں تھا شور شرابہ کرنے والا ہلکے بولتا دھیمے بولتا تھا مگر اس کے دھیمے لہجے کے اندر درد ایسا تھا کہ لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے اور اپنی جان قربان کرنے کا تہیہ کرتے تھے تو ہزارہ لوگوں کو اس نے تیار کیا ہے خوراسان میں اور آخر وہ ٹائم آگیا کہ جب کہ محمد بن علی کی طرف سے ایک سو ہجری جب آیا ہے اس کے قریب قریب تو ایک دن انہوں نے طے کیا پورے عالم اسلام میں ایک ہی دن تھا کہ اس دن جتنے ہمارے تحریک کے لوگ ہیں وہ سیاہ لباس پہن کے باہر نکلیں گے ٹھیک <خف> ہے کوئی ہم نے احتجاج نہیں کرنا ہے بس سیاہ لباس پہن کے نکلنا ہے یہ لوگ دیکھ لیں ان کی اوقات کے جو ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے مروان بن محمد کا دور چل رہا تھا تو جب دیکھا کہ بھائی سارے لوگ سیاہ کپڑے پہن کے اس کو کوئی پابندی بھی نہیں لگا سکتے تھے لیکن کوئی وجہ تو ہے اور وہ وجہ سمجھ میں آ کہ ہر طرف یہ بنو و بنو ہاشم ہر طرف لوگ انہی کے ساتھ ہیں تو اس صورت حال کو دیکھ کے پھر یہ لوگ بھی تیار ہو گئے جنگیں شروع ہو گئی ہیں پھر ان جنگوں میں خوراسان میں تو بہت جلدی ابو مسلم خوراسانی نے اس نے بنو و کے گورنروں کی فوج پر شکست دے دی وہاں قبضہ کر لیا اور تیزی سے وہ الغار کرتے ہوئے کوفہ پہنچ گیا اور کوفہ پر قبضہ کر کے وہاں پر 132 میں 132 کے ربیع الاول کے مہینے میں بیت ہو گئی ابو الباس کے ہاتھ پر یہ محمد بن علی کا بیٹا تھا محمد بن علی کے دو بیٹے تھے ایک منصور اور ایک صفحہ صفحہ تھا منصور بڑا تھا چھوٹے بھائی کے ہاتھ پر سب نے بیعت کر لی. اس بیعت میں علماء فقاہ وغیرہ بھی شامل تھے اور علما لوگوں سے وعدے کیے گئے کہ اس سے پہلے بنو میاں کی طرف سے جو مظالم تھے زیادتی تھیں وغیرہ اب ان میں سے کسی چیز کو نہیں دہرایا جائے گا قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی ابھی تک شام میں مروان بن محمد موجود تھا اپنی فوج کے ساتھ تو پھر یہ افواج آگے بڑھی ہیں عوض الحجہ میں دریائے زاب کے کنارے شام میں بہت بڑی جنگ ہوئی ہے جس سے مروان بن محمد کو شکست ہوئی ہے اور وہ وہاں سے پھر شکست کھا کے فرار ہوئے افریقہ پہنچا ہے یہ لوگ تعاقب کرتے رہے یہاں تک کہ افریقہ میں اس کو پکڑ کے گرفتار کیا ہے اس کو قتل کر دیا اس طریقے سے بنو مروان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بنو عباس کی حکومت پورے عالم اسلام پر قائم ہو گئی صرف اسپین میں ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکی بنو مئیا کا ایک شہزادہ عبدالرحمٰن وہ فرار ہو کے اسپین پہنچ گیا اور وہاں سے بنو میاں کا سیٹ اپ ابھی تک موجود تھا تو ان, ان عمراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنی حکومت اس نے الگ قائم کر لی وہ بنو عباس کے ماتحت کبھی نہیں ہو سکی ہے آپ وقفہ کرنا چاہیں گے یا آگے چلنا چاہیں گے آگے چلنا چاہیں گے ٹائم ہے ابھی کچھ سوال ہو تو آپ سوالات کرنا پھر جی